السلام علیکم الفاتحہ اللہ تعالی خشان حبیب ہی ان اللہ علی النبی یا عبد الحلینا تسلیما اللہ صلی علی سجید و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد ان مدن الکرم والا بارک و سلیم سلاتوں سلامن علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اللہ محمد ال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم الحمد للہ الحمد للہ بلالمی اصل تو وسلام مالا سگ دل مسلی والا آل صحاب اله المطاهرين وابن الغوث العظيم جيلاني محي الدين واهل بيته اجمعوا انما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفره هو خير مما يجمعون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 شفیع المزنبین رسول گرامی وقار محبوب پرور دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درباری پرنوار میں درود شریف کا نظرانہ پیش فرمائیے پڑھیے بلند آواز سے اللہ صلی سید سیدنا مولانا محمد ان معدن الجود والکرم ع باریک سلا سلام ال علس اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درو شریف پڑھی اللہ صلی سید نا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلیٰ والا علی و باریک سلم سلاطوں سلام ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات جسن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نو روزہ پروگرام کا آج یہ آخری جلسہ ہے اور میلاد شریف کی رات ہے یعنی بارہ ربی الاول شریف کی آج رات ہے جس رات میں ہم اور آپ اکٹھا ہو کر کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل سے اپنے سینے کو آپ کی محبت کا مدینہ بنا رہے ہیں تو آئیے حسب معمول نعت پاکے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آج بھی اپنے بیان کا آغاز کرو تو سب سے پہلے برکت کے لیے اعلی حضرت عظیم البرکت من آیات اللہ من موزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرضوان کی مقدس نعت پاک سے آپ اپنے دل کو منور و مجل فرمائیں اعلی حضرت کی نعت نبی کونین صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی مقدس زندگی پاک کا کوئی نہ کوئی گوشہ ہے یا تو قرآن عظیم کی کسی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے یا تو سرکار کے حدیث پاک کا مطلب ہے اعلی حضرت اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا ہیں چے بسا دیے ہیں تو آقا کے سیرت کے تعلق سے اس شیر پراپت تشریح بھی سن چکے ہیں لیکن پھر عرض کرتا چلوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گرمی شدت کی پڑ رہی تھی بہت کافی گرمی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ میرے سرکار دوپہر کا کھانا تناول فرمانے کے بعد تھوڑی دیر تک آرام فرما لیا کرتے تھے جس کو کلولا کہا جاتا ہے آج اس دور جدید میں سائنس میں ترقی کر کے یہ ثابت کیا کہ اگر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر تک سو لیا جائے تو اختلاج قلب کی بیماری سے وہ محفوظ رہے گا آج ریسرچ کر کے جس چیز کو بتا رہے ہیں آج سے چودہ سو برس پہلے سے میرے آقا نے اس پر عمل کر کے بتا دیا ایک صحابیہ خاتون ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی نہ سرکار ان کے گھر دوپہر میں تشریف لے گئے سوئے گرم شدت کی پڑ رہی تھی جس میں پاک سے پسینہ شریف جاری ہوا حضرت ام سلیم کی نگاہ پڑی انہوں نے دیکھا کہ جس میں اطہر سے پسینہ جاری ہے تو برتن لے کر کے پہنچی اور سرکار کے جس نے پاک سے پسینا کو جمع کرنا شروع کر دیا آکائے کریم نے آنکھیں کھول دی شاد فرمایا ان میں سلئے ارض کرتی ہیں ہاں یا رسول اللہ کیا کر رہی ہو آکا سے جب سرکار نے یہ فرمایا تو ارض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا خوشبودار پسینہ جمع کر رہی ہوں آکا نے فرمایا کیا کرو گی رض کرتی ہیں یا رسول اللہ جب اپنے خوشبو میں ملا دیتی ہوں تو خوشبو تیز ہو جاتی ہے یہ سرکار کا مہکتا ہوا پسینہ ہے اور سن لو خوشبو کی بات آ گئی تو یہ خوشبو ہی خوشبو ہے ساری دنیا مہک رہی ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں تب تک ایک صحابیہ عورت پہنچی اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میری بچی کی شادی ہے سرکار میں نے سارے لوازمات کا انتظام کر لیا لیکن یا رسول اللہ خوشبو کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں آقا نے فرمایا جاؤ برتن لے آؤ وہ برتن لے کر کے پہنچی جس میں شریف سے پسینہ جاری تھا بڑی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی سرکار نے اپنے بغل شریف کا پسینہ لیا چند قطرے ان کے برتن میں ڈال دیے شاد فرمایا لے جاؤ جب تمہاری بچی دلہن بنے گی تو اس کے کپڑوں کو بسا دینا وہ لے کر کے آئیں اور جب ان کی بچی دلہن بنی تو سرکار کے خوشبودار پسینے سے اس بچی کا کپڑا بسا دیا گیا اتنا مہتا تھا اتنا مہتب تھا کہ وہ جس راستہ سے گئی وہ راستہ محکوب تھا اور جب اپنے گھر دلہن بن کر کے گئی تو اتنی تیز خوشبو آ رہی تھی کہ عورتوں نے پوچھا اے دلہن یہ تو کون سی خوشبو لگا کر کے آئی ہے آج تک ہم لوگوں نے اس طرح سے تیز خوشبو کو نہیں سونگا تو بچی نے جواب دیا یہ خوشبو نہیں ہے یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ ہے اعلی حضرت کے بھائی وستاد زمن علامہ حسن اسی کو بیان فرماتے ہیں اتر خدا ساز مہکنا تیرا وہاں اتر خدا ساز مہک تیرا اور خوب روک نلتے ہیں پسی نا تیرا اور خوشبو کی بات آئی تو سندر ایمان تازہ ہو جائے آج خوشبو ہے خوشبو ہے ایک صحابی ہے سرکار کے جن کے پاس دو بیویاں تھیں آکائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی سے ان کی دونوں بیویوں نے ایک روز سوال کیا اے میرے شوہر یہ تو بتاؤ کہ آپ کا جسم اتنا کیوں مہکتا رہتا ہے آپ نہاتے ہیں تب خوشبو نہیں لگاتے آپ کپڑے بدلتے ہیں تب خوشبو نہیں لگاتے آپ کا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خوشبو لگاتے ہوئے نہیں دیکھا مگر پھر بھی اتنی خوشبو آپ کے جسم سے آتی ہے کہ ہماری خوشبو پر آپ کی خوشبو غالب ہو جاتی ہے تو صحابی رسول نے کہا سنو آج پوچھ رہی ہو تو میں بتائی دے رہا ہوں واقعی میں نے خوشبو نہیں لگائی اور نہ میں خوشبو استعمال کرتا ہوں پھر میں کیسے مہکتا ہوں سنو ایک مرتبہ مجھ کو خارش کی بیماری ہو گئی تھی میں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں نے بڑے بڑے طبیب اور حکیموں سے دوالی لی مگر میں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا جب میں آج ہو گیا تب میں نے سوچا اب چلو نبی کونین کی بارگاہ میں چلو آقا کی بارگاہ میں چلو وہیں پر ہم شفا پائیں گے دیکھو صحابی کا پہلے عقیدہ بنا ہے کہ بیماری سے شفا لینی ہے تو نبی کی بارگاہ میں چلو تبھی وہ نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی کی بار میں شفا نہیں پا سکتے ہو تو وہ کتان نہیں جاتے صحابی کا عقیدہ تو یہ ہے کہ بیمار ہو تو نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ اپنی بیماری سے شفا پا جاؤ گے آپ ذرا غور فرمائیے وہ صحابی بیان کرتے ہیں اپنے دونوں بیویوں سے کہ سنو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں جب سرکار کی بار میں حاضر ہوا تو کیسے انداز سے اپنے آقا سے عرض گزار ہوا اعلی حضرت کی زبان میں سنو kafiyo aasi ho tum kaafiyo naasi ho tum نافی ہو تم درد کو کر دوا تم پہ کرو دو درد کو کر دو دعا دا تم پہ کرو دو کرو کروڑ یا رسول اللہ کی بار گاہ میں, میں حاضر ہوں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, میں حاضر ہوا اور میں نے یا رسول اللہ میں خارش کی بیماری میں مبتلا ہوں میرے سرکار میں نے بڑے بڑے طبیبوں سے دبا لی ہے بڑے بڑے حکیموں سے میں نے دوالی لی ہے مگر یا رسول اللہ میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں آقا نے فرمایا آؤ قریب آؤ جب میں اپنے آقا سے قریب ہوا تو نبی کون نے اپنا نبوت والا ہاتھ میرے جسم پر پھیر دیا نبی کا ہاتھ لگنا تھا کہ میری خارش کی بیماری دور ہو گئی اور جبھی سے میرا جسم مہک رہا ہے میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے ایک نبی کا مقدس ہاتھ ہے کہ خارش والے جسم پر لگ جائے تو خجلی کی بیماری دور ہو جائے اور ایک ان کا ہاتھ ہے لگ جائے خجلی نہ بھی ہو تو پیدا ہو جائے جب یہ اپنے آپ کو کبھی کہتے ہیں کہ ما ذلّہ ہم بھی ایسے ہیں جیسے محمد ہیں آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نبوت دیکھو اعلی حضرت عظیم البرکت کسی لیے تو فرماتے ہیں کہ تو اپنے نبی کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہے نبی کے ہاتھ کا عالم تو یہ ہے کہ ہاتھ جسم تو اٹھا ذہنی کر دیا موج بہارے سما خاص خاص اور خوشبو کی بات آ تو ایک بات اور عرض کرتا چلوں اصل میں پیارے کیا بتاؤں میرا مزاج یہ ہے کہ جب آلہ حضرت کی نعت پڑھتا ہوں تو اپنے جانکاری کی بنیاد پر اپنے علم کی بنیاد پر میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اعلی حضرت کے نعت کی تشریح اور اس کے تعلق سے جتنے واقعات ہیں آپ سن لیں ایمان تازہ ہو جائے اب ابھی صرف ناطے پاک کا ایک ہی شیر پڑھ رہا ہوں اور کتنے واقعات آ رہے ہیں خوشبو کی بات چل رہی ہو سنا جب میرے سرکار مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ آئے اور مدینہ میں سب سے پہلے حضرت بلال نے اذان دی ازان کے الفاظ کو جب مدینہ کے بچوں نے سنا تو دوہرانا شروع کر دیا آج بھی بچوں کا مزاج ہوتا ہے کہ کوئی انقلابی شیر سنے تو وہی نعرہ لگانے لگتے ہیں وہی شیر پڑھنے لگتے ہیں چنا انچ پہلی بار مدینہ طیبہ کے بچوں نے ازان کے الفاظ کو سنا تھا تو وہ اول بنا بنا کر کے اذان دیتے تھے گلیوں میں اور چلا کرتے تھے میرے سرکار ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے بچے اذان دیتے ہوئے جا رہے ہیں سرکار کی نگاہ بچوں پر پڑی اور بچوں کی نگاہ آقا پر پڑی پچی خاموش ہو گئے وہ دیکھو رسول اللہ آ رہے ہیں میرے سرکار آگے بڑھے ایک بچہ کو بلایا جس کی آواز بڑی اچھی تھی سرکار نے اس کے سر پر دست نبوت پھیرا اور دعائیں دی وہ بچہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا اے امی ہم سارے بچے اذان دیتے ہوئے آ رہے تھے ادھر سے اللہ کے رسول آ رہے تھے سرکار نے ہم کو بلایا دعا دی ہے اور میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا ہے ماں نے کہا بیٹا قریب آداب نبی کا ہاتھ جہاں لگتا ہے وہ جگہ مہکنے لگتی ہے اماں ام نے جب اپنے بچے کے سر کو سوھا تو خوشبو رہی ہے ماں نے کہا بیٹا سن میں تجھے وسیعت کرتی ہوں کہ جب تک تو زندہ رہنا اپنے سر سے ان بالوں کو ترشوانا نہیں اس لیے کہ ان بالوں سے نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے جب تک وہ صحابی حیات ظاہری سے رہے نہ تو ان کے بال سفود ہوئے اور نہ ان کے بالوں سے خوشبو کا آنا بند ہوا ان کے بال مہکتے رہے خوشبو آتی رہی سرو بے پاک اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ان مادن الکرم والا علیہ و بارک و سلم سلاط و سلام علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے غلام موتی ایمان بولے او مختارس دقیقہ دان بولے ادب کا مطلع تابان بولے و حسن و مل قلم ترکت و عیدی و اجمل و مل کلم تلب الساؤ خلختہ مبران ملکل عید کان کا کت لکھتا کما کشاؤ ہزار بار دوسو رہس کو گلاب ہنوز نام تگتن کمال بے ادبیز حضرات انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے خوش ہونا اور غمگین ہونا اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو چالیس روز تک رحمت کی برسات ہوتی رہی انتالیس دن تک تو غم کا بادل برسا اور ایک دن خوشی کا بادل برسا اسی بنیاد پر انسان غمگین زیادہ ہوتا ہے خوش کم ہوتا ہے اس کو غم زیادہ ہوتا ہے خوشی کم لاحق ہوتی ہے لیکن انسان کی فطرت ہے خوش ہونا خوشی منانا انسان کن کن بنیادوں پر خوش ہوتا ہے اگر غریب ہے امیر ہو جائے تو خوش ہوتا ہے بھوکا ہے کھانا پا جائے تو خوش ہوتا ہے اگر اس کے ہاستین ہیں دشمن ہیں دشمن زیر ہو جائیں تو خوش ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ چیز حاصل ہو جائے تو خوش ہوتا ہے اگر اسے اولاد کی خواہش ہے اولادیں مل جائیں تو خوش ہوتا ہے دولت کی تمنا کرتا ہے دولت پا جائے تو خوش ہوتا ہے عزت و وقار کا خواہش مند ہے اگر عزت و وقار اسے مل جائے تو خوش ہوتا ہے حکومت میں اقتدار کا خواہاں ہے اور اقتدار پا جائے تو خوش ہوتا ہے انسان کے خوشی کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں اور انسان کو خوش ہونا چاہیے تاکہ انسان اپنی طبیعت کی لفظتوں کا احساس کر سکے کہ انسان غم جب کھاتا ہے تو اس کو کیسا لگتا ہے اور انسان جب خوش ہوتا ہے تو اس کو زندگی کا لطف کیسا لگتا ہے پتا یہ چلا کہ زندگی کا مزہ جب ہی آدمی پائے گا اور زندگی کے مقصد کو جب ہی وہ سمجھ پائے گا جب وہ خوش ہو اور غمگین ہو وہ غم ہوتا ہے تو خوشی کی قدر جانتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو غم کا قدر جانتا ہے اگر خوشی ہی خوشی ہوتی تو آدمی اس کی قدر نہ کرتا اگر غم ہی غم ہوتا تو پھر آدمی خوشی کو نہ جان پاتا اس لیے رب نے غم بھی دیا ہے اور رب نے خوشی بھی دی ہے انسان کی فطرت میں غم بھی داخل ہے اور انسان کی فطرت میں خوشی بھی داخل ہے انسان گمگین ہوتا ہے تجارت میں نفع نہ ہو تو غمگین ہوتا ہے دشمن تکلیف دے دے تو غمگین ہوتا ہے سفر کر رہا ہے منزل مقصود تک نہ پہنچے تو غمگین ہوتا ہے دوست سے ملاقات کرنا چاہتا ہے ملاقات نہ ہو تو غمگین ہوتا ہے بال بچوں والا ہے صاحب اولاد نہ ہو تو غمگین ہوتا ہے غربت و افلاس میں زندگی گزرے تو غمگین ہوتا ہے بیماریاں گھیر لیں تو غمگین ہوتا ہے پتا یہ چلا کہ غمگین ہونے کے رنج و غم اٹھانے کے بھی بہت سارے اسباب ہیں اور جو سبب پایا جائے گا اس بنیاد پر انسان غم اٹھاتا ہے غم کھاتا ہے اور خوشی کے بھی اسباب بہت ہیں جس سبب سے اس کو خوشی حاصل ہو رہی ہے وہ سبب پایا جائے تو وہ خوش جاتا ہے رب تبارک کو تعالق کا احسان ہے اپنے بندوں پر اس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اور بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں رسولوں کا سلسلہ رکھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام تک تمام رسولان پیغمبرانزام آتے رہے اور رب کے بندوں کو ہدایت کے راستہ پر چلاتے رہے ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے ہر پیغمبر نے ہدایت کا راستہ دیا ہے ہر پیغمبر ہادی قوم بن کر کے آیا ہے چ حضرت لوہ پیغمبر نے جب دینا شروع کیا اور تبلیغ کرنا شروع کیا تو ساحل نو برس تک تبلیغ فرماتے رہے صرف 40 آدمی ایمان لا سکے نو برس کے اندر میں ایک طرف اگر لوہ کی تبلیغ کو سامنے رکھو اور ایک طرف صرف تیز برس کی تبلیغ کو سامنے رکھو تو برس کی تبلیغ ہو رہی ہے تو عرب کا خطہ اسلام قبول کر رہا ہے تو اس پرس کی تبلیغ رسول اللہ کی ہو رہی ہے تو مدینہ کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو اس برس میں تبلیغ ہو رہی ہے تو پورے مکہ کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو اس برس تبلیغ ہو رہی ہے تو گرد و نمار کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں پیس برس کی تبلیغ ہو رہی ہے تو مقام تائف کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں پیس برس کی تبلیغ کو ایک طرف رکھو اور ساڑھے نو برس کی تبلیغ ایک طرف رکھو حضرت عیسیٰ نے بھی تبلیغ کی ہے حضرت موسیٰ نے بھی تبلیغ کی ہے یہ سارے پیغمبران ادام تبلیغ کرواتے رہے اور جب جب ان کی ولادت و بس عادت ہوئی ہے تو ان کی قوم کو خوشی بھی ہوئی ہے ان کی قوم نے خوشی منائی ہے اگر عیسیٰ پیدا ہوئی تو ان کی قوم خوشی منایا حضرت موسی आए तो उनकी قوم نے خوشی منایا حضرت زکریا پیدا ہوئے تو ان کی قوم نے خوشی منایا حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تو ان کی قوم نے خوشی منایا حضرت عیسی پیدا کی, کی پیدائش پر حضرت آدم نے خوشی منائی سارے پیغمبروں رسولوں کی ولادت پر خوشیاں منائی گئی ہیں आओ देखो رب تعالی نے اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے اپنے مقربین محبوبین انبیاء کرام اور رسلانہ عظام کی جماعت کو دیا لیکن اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغمبر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ اللہ کو جب پیدا فرمایا تو رب تالا قرآن میں بیان فرماتا ہے فضل اللہ وہ بے رحمت ہی فضال کا فل یاف رہو خیرا یجما محبوب تن فرما دو کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ یعنی جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رحمت مل جائے تو خوب خوب خوشی مناؤ یہ خوشی منانا تمہارا تمہارے جمع کے ہوئے مال سے بہتر ہے رب تالا خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے یہی بنیادی وجہ ہے کہ مذہب اسلام میں کئی ایسے رسم و رواج رکھے گئے ہیں جس رسم و رواج کے ایام میں مسلمان خوشی مناتا ہے عید میں خوشی مناتا ہے بقرید میں خوشی مناتا ہے شب برات میں خوشی مناتا ہے نبی کے ولادت کے وقت خوشی مناتا ہے رالا مطلق ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عید میں خوشی کیوں مناتے ہو آپ کہو گے شبحانی صاحب ہم نے ایک مہینہ کا روزہ رکھا اب ہم خوشی منا رہے ہیں دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں دوسروں کو مٹھائی کھلا رہے ہیں خیرات کر رہے ہیں غریبوں کو ہم دیکھ رہے ہیں ہم ذکات و صدقات بانٹ رہے ہیں آپ بقرعید میں کیا خوشی مناتے ہو سبحانی صاحب ہم قربانی کر رہے ہیں خون بہا رہے ہیں اگر ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں آپ سے میں عرض کرنا چاہوں گا پیارے یہ بتاؤ رمضان شریف کا مہینہ گزر جائے تو عید کی خوشی منا رہے ہو بقرعید کا موسم آ جائے تو عید کی خوشی منا رہے ہو یہ عید و بقرعید تمہیں کہاں سے ملے ہیں یہ خوشی منانے کا موقع کہاں سے ملا ہے امائی آپ کو فرمائیے اگر نبی قونین نہ ہوتے تو عید کی خوشی آپ کو کہاں سے ملتی اگر مصطفیٰ جان و رحمت نہ تو بکری کی خوشیات کو کہاں سے ملتی تو نبی جو چیز تمہیں دے کر کے جا رہے ہیں اس پر تو خوشی منا رہے ہو اور خود نبی دنیا میں آ رہے ہیں اور جب وہ دن آ جائے تو اس پر خوشی کیوں نہیں منا رہے سب سے بڑی ہیں رب فرماتا ہے وہ رحمت ہی سب جال کا پلتر تم فرما دو کہ رب کے فخل پر خوب ہو خوشی مناؤ خوب خوب خوشی مناؤ یہ میرے سرکار رب کا فضل ہی تو ہیں آقا رب کی رحمت ہی تو ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کا بھیجا ہے رب تعلیم میری رحمت ہر شاید سے زیادہ وسیع ہے نبی کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت میں رب بیان فرماتا ہے کیوں تو اردو مت اللہ اللہ تو سوہا اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو رب تعلیم فرماتا ہے کہ میں جو تمہیں رحمت دے رہا ہوں اس رحمت کی بڑی خوبیاں ہیں اے محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں فرما دی ہیں تو نبی کون رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں اور رب بیان فرماتا ہے کہ رب کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ آکائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش پر خوشی کس نے نہیں منائی دریا میں مچھلیوں کو خوشی حاصل ہوئی ہے ہواؤں کو خوشی حاصل ہوئی ہے چرندوں پرند کو خوشی حاصل ہوئی ہے ہاں نبی کی بسادت بس پر اگر کوئی رنجیدہ تھا تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ابلیس چیخ رہا تھا اور اپنے سر کو پہاڑوں میں مار رہا تھا جب اس کی ضروریت نے پوچھا کہ کی کیا ہوا اس نے کہا سنو جس محمد کے نور کی معنی مخالفت بہت پہلے کی تھی وہ محمد لباس بشر میں مکہ میں پیدا ہو گئے امنا خاتون کے وطن سے عبد المختلف سردار قریش کے گھر ان کا جنم ہو چکا ہے اب ان کی پیدائش پر ہمارے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے ہمارے لیے ضلعت ہی ذلت ہے مسلمان آج جب نبی کی پیدائش کی بات آتی ہے تو نہ جانے کیا کیا سوچے جاتے ہیں جھنڈا کیوں لگاتے ہو اس طرح سے کیا کرتے ہو کیا صحابہ نے یہ منایا ہے کیا صحابہ نے جلوس نکالا ہے کیا نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد صحابہ نے پڑھا ہے ہاں صحابہ نے سرکار کی میلاد کو پڑھا ہے اور ایسا پڑھا ہے حوالہ نوٹ کرو اگر حوالہ غلط ہو تو جو چور کی سزا غلام محیدین سبحانی کی آؤ دیکھو نبی نبی کی میلاد صحابہ کیسے پڑھ رہے ہیں میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں صاحب کرام کا اجتماع ہے عقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کون سی بات کر رہے تھے ایک صحابی نے کہا سنو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو تورات عطا کیا ان کو اپنا کلیم بنایا حضرت موسا کا لقب کلیم اللہ ہے دوسرے صحابی بول پڑے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا اور ان کو اپنی خلت کا فرمایا اپنا دوست فرمایا ان کا لقب قلیم اللہ ہے تیسرے صحابی بول پڑے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر بات کے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا حضرت جبریل نے ان کی ماں کے دامن میں پھونک مار دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ان کا لقب روح لا ہے صحابہ یہی ساری باتیں آپس میں کر رہے ہیں تب تک میرے سرکار پہنچ گئے صحابہ نے استقبال کیا آکا نے فرمایا کیا ذکر چھڑا ہوا ہے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ہم ایک دوسرا یہی بیان کر رہا ہے کہ حضرت یوشا کلیم اللہ ہیں حضرت ابراہیم کلیم اللہ ہیں حضرت عیشا روح اللہ ہیں ان تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ القاعدہ فرمائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں سرکار ہم یہی کہہ رہے تھے بتاؤ آقا کے سامنے بات ہو رہی ہے کہ نہیں نبی کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں تب تک میرے آقا فرماتے ہیں آلہ خبردار اگر تو نیشا کلیم اللہ صحیح ہے اگر ابراہیم قلیم اللہ ہے صحیح ہے اگر تو روح اللہ ہے صحیح ہے لیکن سنو انا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں صحابہ نے عرض کیا لا رسول اللہ حبیب کا مطلب کیا ہوتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ کلیم وہ ہے جو رب کی رضا چاہے اور حبیب وہ ہے جس کی رضا رب چاہے سنو میں اللہ کا حبیب ہوں آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سرکار کی میلاد پڑھ رہے ہیں ایسی میلاد پڑھا ہے ایسی میلاد پڑھا ہے سنو حوالہ نوٹ کرو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابی شاعر تھے وہ اشعار کہا کرتے تھے کفتار شورہ جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز اشعار کہتے تھے تو صحابی جو شعر و شاعری کرتے تھے وہ سرکار کی شان میں ان کافروں کے شعروں کا جواب دیا کرتے تھے ان تمام صحابیوں میں سب سے زیادہ مشہور شاعر صحابی حضرت حسان بن ثابت ہیں حضرت حسان سرکار کی بڑی اچھی اچھی نعت کہتے تھے آج بھی عربی کتابوں میں اور احادیث کی تمام کتابوں میں حضرت حسان کی نعتیں بڑی مشہور ہیں جو سرکار کی شان میں وہ کہہ گئے ہیں ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک نعت کہی اور نعت کہہ کر کے آقا کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک نعت کہی ہے جو میں پڑھ کر کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں تو آقا اپنی نعت کیسے سنتے تھے یوں ہی تھوڑے فرما دیتے تھے کہ پڑھو نہیں بلکہ میرے سرکار اہتمام فرماتے تھے اہتمام فرمانے کا مطلب کہ مسجد نبوی شریف میں منبر لگواتے تھے اس پر چادر بچھائی جاتی تھی آتا کریم تشریف فرما ہوتے صحابہ بیٹھ جاتے میرے سرکار فرماتے حسان اب چلو اس پر بیٹھ کر کے میری نعت پڑھو پتہ یہ چلا کہ نبی کی نعت پڑھنے والے کے لیے نمبر بچھوانا نبی کی سنت ہے اور نمبر پر بیٹھ کر کے نبی کی نعت پڑھنا یہ صحابی کی سنت ہے آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ناپ پڑھنا چاہتے ہو ہاں یا رسول اللہ آکائے کریم نے منبر لگوا دیا صحابہ جلوہ فروز ہیں میرے سرکار تشریف فرما ہیں آقا نے فرمایا حسان بیٹھ جاؤ حضرت حسان اب منبر پر بیٹھتے ہیں جب حضرت حسان منبر پر بیٹھے تو آقا کی نعت پڑھنے لگے ذرا ناپ کیا پڑھتے ہیں دیکھو میلاد پڑھ رہے ہیں حضرت حسان سرکار کی ناک پڑھتے ہیں آتا سامنے جلوہ فروغ ہیں۔ حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب پہ رہا ہوں آپ کی نات آپا فرماتے ہیں حسان پڑھو نعت جب حضرت حسان عرض کرتے ہیں وہ سنو مین کالم ترق پتو یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے آپ جیسا کوئی حسین نہیں ہے آپ جیسا کوئی جمیل نہیں ہے آج جیسا کوئی اچھا نہیں ہے آج جیسا کوئی بہترین نہیں, نہیں ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھ سے آپ جیسا کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا اب دوسرا شیر حضرت حسان پڑھ رہے ہیں یا رسول اللہ دیکھو کیسے وہ اجمل ون کالم تلب یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمی کسی عورت نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو میری آنکھ دیکھے کہاں دیکھو نبی کی پیدائش بیان کر رہے ہیں حضرت حسان نبی کے سامنے نبی کی میلاد پڑھی جا رہی ہے نبی کے سامنے نبی کی پیدائش کو بیان کر رہے ہیں اور کسے میلاد کہتے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں نزدکی بدماش یا تمہیں حضرت حسان بن ثابت کا یہ شعر نہیں مل رہا ہے وہ اجمل یا رسول اللہ آج جیسا حسین و جمیل کسی عورت نے بچہ جنا ہی نہیں ہے جیسے میرے آقا کی شان میں حضرت حسان بن ثابت یہ ناک پہتے ہیں تو میرے سرکار اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ, خوش ہوئے کہ اٹھ کر کے نبوت والی چادر حسان کو اڑا دیتے ہیں انعام میں آتا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں حسان پڑھتے جاؤ نبی فرماتے ہیں حسان پڑھتے ہیں تو جبریل کی مدد کر رہے ہیں اللہ اکبر پتہ یہی چلا کہ جو نعت نبی پڑھتا ہے اس کو حضرت جبریل کی مدد حاصل ہوتی ہے اور جس کو حضرت جبریل کی مدد حاصل ہے وہ مداح نبی کہا جاتا ہے اور جو مداح نبی ہے جنت اس کے لیے ہے جو مداح نبی ہے کامیاب اس کے لیے ہے چمکتا ہے ندی ہے سطح اس کے لیے ہے چمتا ہے ندی ہے رحمتیں اس کے لیے ہے چمکتا ہے ندی ہے بہاریں اس کے لیے ہے چمکتا ہے ندی ہے کرار اس کے لیے ہے چمکتا ہے ندی ہے سکون اس کے لیے ہے چمکتا ہے ندی ہے انعامات اس کے لیے ہے واضوانو میل چالم تلبن سارو سنو یہ ندی کی میلاد پر جا رہی ہے نوٹ کر لو شور کو نوٹ کرنے والوں اور پوچھو تردما اپنے مولوی سے ان ملناؤں سے پوچھو جو بداد بداد کر رکھ نز کی بدماشلادیں لگا رہی ہیں ان حرام خوروں کو نہیں پتا ہے میلاد مستفیٰ کسے کہتے ہیں انہوں نے میلاد مستفی کو کنہیا کا جنم بتا دیا اللہ نبی ایک ان کی پیدائش پر جھنڈا گاڑا گیا نبی ایک ان کی پیدائش پر ساری کائنا سزا دی گئی نبی ایک کونائن تشریف لانے والے ہیں میلاد مصطفیٰ کی برکت ملازہ فرمائیے قریب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی ہی تعریف حضرت حسان نہیں کرتے ہیں بلکہ اور, اور کر رہے ہیں کیسے کر رہے اس کو بھی سنو پوری میلاد حضرت حسان بیان کر گئے وہ اجمل و من کالم تلدن یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کوئی عورت میں بچہ نہیں جنا خلکتا مبرام ملکل اب عربی کا یہ شیر ہے حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہر آپ سے پاک پیدا کیے گئے ہو یہ کون کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو صحابی رسول ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اپنے سامنے اپنے آقا کا جلوہ دیکھ رہے ہیں اپنے آقا کا حسم دیکھ رہے ہیں حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خلقتا مبرام بن کل بن یا رسول اللہ آپ ہر ایب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں نبی کے اندر کوئی ایب نہیں ہے نبی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے اسی کی ترجمانی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کمال ہو سونے ہو زور ہے وہ کمال سونے ہو دور ہے کہ گمان نخ سے جہاں نہیں اور یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دھواں نہیں یہی میرے سرکار اتنے حسین تھے اتنے حسین تھے کہ ایک مرتبہ قائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں باہر سے اونٹ اور گھوڑے آئے بکنے کے لیے شہر سے باہر میدان میں خیمہ لگ گیا سارے لوگ خرید کرنے کے لیے گئے آقا بھی خریدنے کے لیے گئے سرکار نے ایک اونٹ کا سودا کر لیا آقا فرماتے ہیں قیمت میں تمہیں بعد میں دیتا ہوں اونٹ لے کر کے آئے وہ سرکار کا چہرہ دیکھتا رہا وہ گھبرایا وہ سوچنے لگا اس نے کہا میں نے بغیر جان پہچان کے اونٹ ایک ارب کے ہاتھ پر بیچ دیا تب تک ان تاجروں میں ایک خاتون تھی وہ ڈول پڑی اے e, تاجر سو جو اونٹ خرید کر لے گئے ہیں ان کا ایسا حسین و جمیل چہرہ ہے ایسا چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا اگر وہ قیمت نہ ادا کریں گے تو میں ادا کر دوں گی مگر ان کے لیے فکر نہ پو کر میں نے اس کا چن کا چہرہ دیکھا ہے وہ بڑے سچے ہیں بعد میں پتا چلا کہ وہی نبی آخرو زماں ہیں جو تمہارے اونٹ کو خرید کر لے کر کے گئے ہیں دشمن بھی بلا پہچانے دیکھ کر کے کہہ دیتا ہے آپ جیسا کوئی حسین جمیل نہیں ہے آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے خلفتا من کل بن آپ ہر آیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں آپ کے اندر کوئی آئب نہیں اب اگر کوئی نبی کے اندر عائب نکالے معذ اللہ ان کو غیب کا علم نہیں تھا یا رسول اللہ کہنا درست نہیں ہے نبی تو اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بخشوا سکتے نبی تو اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکے نبی تو فلاں کو کلمہ نہیں پڑھا سکے اس طرح کا جملہ کہ کہہ کر کے اپنے ایمان کا جنازہ کیوں نکالتے ہو نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے خلختا مبررام من کل آئی بن کان نقا قد خلختا کما تشاؤ حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بلا عیب پیدا کیے گئے ہو گویا آپ کی پیدائش آپ کے چاہنے کے مطابق ہوئی ہے یا رسول اللہ آپ جیسا چاہ رہے تھے اسی طرح سے آپ کی پیدائش ہوئی ہے حضرت حسان بن ثابت سرکار کے سامنے یہ سرکار کی مکمل میلاد پڑھ رہے ہیں یہ بھی سن رہے ہیں صحابہ بھی سن رہے ہیں پتا یہ چلا کہ میلاد پڑھنا صحابی کی سنت ہے اور میلاد سننا رسول کائنات کی سنت دیکھو میلاٹ کیسے کیسے پڑھی گئی ہے خوشیاں کیسے کیسے منائی جاتی ہیں آج ہندوستان آزاد ہوا ہندوستان کو آزاد ہوئے قریب پچاس برس کا عرصہ گزر رہا ہے لیکن جب ہندوستان کے آزادی کا دن آتا ہے تو آج بھی خوشی منائی جاتی ہے آج بھی دہلی کے لال قلعہ پر جھنڈا فہرایا جاتا ہے آج بھی اسمبلیوں میں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں آج بھی پارلیمنٹ میں جھنڈا لہرایا جاتا ہے آج بھی بلاک پر جھنڈا لہرایا جاتا ہے آج بھی شہروں کے चौक پر جھنڈا لگایا جاتا ہے کہ میرا ملک آزاد ہوا ہے میرے ملک کو آزادی ملی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ملک آزاد ہو جائے تو آپ خوشی منا رہے ہیں ملک آزاد ہو جائے تو ملک کے آزادی کے دن کو ظاہر کرنے کے لیے جھنڈا لگا رہے ہو ہے. اور سنو یہ ملک کیسے آزاد ہوا اس بات کو بھی بتاتا چلو آج جب کچھ لوگ مسلمانوں پر اعتراض کر دیتے ہیں میںرز کرتا ہوں اٹھا کر کے بھارت کی تاریخ پہ ہے صرف اتر پردیش میں ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں سے تین دن کے اندر اندر نبے ہزار مسلمانوں نے قربانی دی تھی نبے ہزار مسلمان نوجوانوں کا خون اتر پردیش میں تین دن کے اندر اندر بہا تھا انگریزوں کو مار بھگایا تھا ہندوستان آزاد ہوا ہے میں عرض کرتا ہوں اے مسلمان ہندوستان کا ہر باشندہ مل کر کے جب انگریز کو نکالتا ہے اور اپنے ملک کو آزاد کروا لیتا ہے غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں اور آزاد ہو جاتا ہے ملک تو جھنڈا لہرایا جاتا ہے خوشی منائی جاتی ہے مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں بلا تمسیل سمجھو اور ندی کونین جو پیدا ہوئی تو جانوروں کو بھی آزادی ملی ہے وہ نبی پیدا ہوئے تو بدھ کے پجاروں کو آزادی ملی ہے وہ نبی پیدا ہوئے تو جہنمیوں کو جہنم سے آزادی ملی ہے وہ نبی پیدا ہوئے تو لوگ رہاس پر آ گئے ہیں وہ نبی پیدا ہوئے تو جانوروں تک کو آزادی ملی ہے جس نبی نے ساری کائنات کو آزادی دلائی ہے اس رسول کا جب جنم دن تو کیوں نہ خوشی منائی جائے اس رسول کا جنم دن تو کیوں نہ جھنڈا نکالا جائے اس رسول کا جنم تو کیوں نہ لوگوں کو लोग وہی تاریخ جس تاریخ میں رحمت اللہ پیدا ہوئی ہیں یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں بشیر و نذیر پیدا ہوئے ہیں یہ وہی تاریخ جس تاریخ میں تاہ یاسین پیدا ہوئی ہیں یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں دکھنے کے دکھ کرنے والے آتا پیدا ہوئے ہیں غلامی کی زنجیروں میں یتیم جکڑ گئے تھے یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں مدینہ کا تاجدار دنیا میں آیا ہے تو یتیموں کو سہارا دے دیا ہے دیواؤں کو سہارا دے دیا ہے غریبوں کی غربت ہو گئی ہے نبی کونائن نے کیسی آزادی دی ہے اور نبی کس طرح سے سہارا دے رہے ہیں واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں آج سب خوشی منا رہے ہو مگر نبی کی خوشی دیکھو نبی نے کیسی خوشی منائی ہے اور کس طرح سے خوشی منانے کا ذہن دیا ہے آقائے کریم نے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ عید کے خوشی منانے کی تیاری کر رہے ہیں مدینہ طیبہ کی ہے کے چاند کا اعلان ہو جاتا ہے تمام بچے گلیوں میں چہل پہل بچا رہے گلیوں میں توڑ دھوپ رہے ہیں سویرے عید ہونے والی ہے پورے مدینہ میں خوشی کے بادل برس رہے ہیں سویرے عید ہونے والی ہے سارے صحابہ عید کی مکمل تیاری کر لیتے ہیں اور جب عید کی تیاری کرتے ہیں سویرے سویرے اچھے اچھے لباس پہن کر کے صحابہ میدان کی طرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں نبی کون صلی اللہ تعالی وسلم بھی اپنے حجرے مقدس سے نکلے لباس فاخرا پہن کر کے نبی چند قدم چلے تھے کہ تب تک سرکار کی نگاہیں نبوت دیکھ ہے عید گاہ جانے کے راستے پر ایک بچہ کھڑا ہو کر کے رو رہا ہے اس کے آنسو داروں کتار رہ رہے ہیں مگر اس کا رونا ایسا نہیں تھا کہ کوئی معمولی تکلیف ہو آکائے کریم آگے بڑھے بچے کے سر پر دست نبوت رکھا آقا فرمانے لگے بیٹا کیوں رو رہے ہو آج تو عید ہے آج تو تمہیں خوش ہونا چاہیے آج تو تمہیں بھی اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے کیا تم مدینہ کے بچوں کو نہیں دیکھ رہے ہو کیا تمہاری نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ بچے کس طرح سے خوشی منا رہے ہیں اس بچے کو یہ معلوم تھا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والے رحمت الہیں لے کر, کے رونے لگتا, ہے. سسکیاں لے کر کے رونے لگتا ہے ہچکیاں بچ جاتی ہیں آکا فرماتے اور کہتا ہے اے پوچھنے والے عرب مرد مجھ سے نہ پوچھو میں کیوں رو رہا ہوں آج پورے مدینہ میں مجھ جیسا غریب بچہ کوئی نہیں ہے مجسا مفلو کلحال بچہ کوئی نہیں ہے آج جب میں بچوں کو مدینہ کے دیکھ عید की کی طرف جاتے ہوئے تو میں سوچ رہا ہوں آش میں اتنا گریب نہ ہوتا آش میرا بھی بات ہوتا تو میں اپنے باپ کے ساتھ عید گاہ کی طرف جاتا وہ پوچھنے والے مجھ سے نہ پوچھو میں بہت گریب ہوں آج رو کر کے اپنے غم کو ہلکا کر رہا ہوں مطلب کونین مچل گئے فرماتے بیٹا بتا تیرا باپ کیا ہوا وہ بچہ چہرہ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے پوچھنے بتا رہا ہوں میرا باپ کیا ہوا میرے باپ کا حال یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میرا باپ ایک جنگ میں شریک ہوا میرے باپ کو سرکار کے قدموں میں شہادت مل گئی میری ماں نے دوسری شادی کر لی مجھ کو گھر سے نکال دیا گیا مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے میں جب دوسرے بچوں کو دیکھتا ہوں اپنے باتوں کے ساتھ بچلتے ہوئے جاتے ہوئے تو مجھ کو میرا باپ یاد آ رہا ہے ہاں مدینہ میں مجھ جیسا غریب کوئی نہیں ہے اتنا سننا تھا نبی نگی کون مچل گئے بیٹا خوش ہو جا رسول کے قدموں میں تیرے باپ کو شہادت ملی ہے وہ اللہ کا حبیب میں ہی ہو وہ اللہ کا رسول میں ہی ہو جیسے اس بچے کی نگاہ پڑی بچہ مسکرانے لگا حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں سکی کا سکی سے اس <سؤال> ستاب انے کا طریقہ کس نے دیا ہے رسول کائنات نے یتیم کے ساتھ ایسے پیش آؤ یتیم کے ساتھ اس طرح سے خوشی مناؤ یتیم کے ساتھ تمہیں خوش ہونا ہے تو ایسے رہو نبی کونائن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بچہ کو لے کر کے آئے فرماتے ہیں عائشہ اس بچہ کو نیا کپڑا پہنا دو اس کو نہلا دو نہلایا گیا نیا کپڑا پہنایا گیا اب وہ بچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ عید گاہ آیا وہ بچہ جب تک میرے آکا حیات ظاہری سے رہے سرکار کی کفالت میں رہا جب میرے آقا کا وسال شریف ہوا تب وہ بچہ دھان مار مار کر روتا تھا اے عرب والو ابھی تک میں یتیم نہیں تھا اب یتیم ہو گیا میرے آقا چلے گئے رحمت اللہ لال چلے گئے بشیر و نذیر چلے گئے جن کی شان یہ تھی کہ ہم زدوں کو راز دادی جے کی ہے دیکھ کا سو ہمارا نبی بے کسوں کا سارا ہمارا نبی ہمارا نبی اللہ اللہ بچہ حضرت ابو بکر صدیقی کفالت میں گیا میرے سرکار دیو. عید کی خوشی منانی ہے تو ایسے مناؤ نبی کی ولادت خوشی منانی ہے تو کیسے مناؤ جیسے حضرت ابو بکر نے منائی حضرت عمر فاروق آزم منا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی منا رہے ہیں حضرت مولا کائنات منا رہے ہیں نبی کی پیدائش پر خوشی کون نہیں منا رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ پر جس نے ایک دن ہم خرچ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تومر فاروق آگم فرماتے ہیں کہ جس میں میلاد مستقبا پر ایک درہم خرچ کر دیا جنت میں میں اس کا ساتھی بنوں گا حضرت عثمان غمی فرماتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ پر جس نے ایک درہم ہم خرچ کر دیا میں جنت میں لے جانے کے لیے نبی کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کروں گا اللہ اکبر. حضرت کائنات بھی اس طرح سے خوشی منایا کرتے تھے جب آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن آتا تھا صحابہ کے دور میں عرب کی سرزمین پر وہ دن یاد رکھا جاتا تھا اکثر صحابہ روزہ رکھتے تھے خود نبی کونائن صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے پتہ چلتا تھا یہ سرکار کی پیدائش کا دن ہے اور بہت ڈھیر سا کھانا بنوا کر کے مدینہ کے غلیبوں میں اور دوست احبام میں تقسیم کیا جاتا تھا کھلایا جاتا تھا یہ صحابہ کے دور میں رائش تھا عقائق کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کرواج نجدور حکومت جب سے آئی ہے اس وقت سے عرب کی سرزمین پر روکا گیا ورنہ نبی کونین کے میلاد کرواز عرب کی سرزمین پر بڑی مضبوطی کے ساتھ تھا چنانچہ پیرے پیرا میرے میرا سرکار غوث سے آدم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ سرکار غوث سے سرکار کے بارہویں شریف کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے جب سرکار کی بارہویں آتی یعنی میلاد مبارک کی رات آتی تو غوث سے اپنا دروازہ کھول دیتے تھے غریبوں فقیروں کے لیے آج بٹ رہا ہے آج یہاں سے سب کو عطا کیا جائے گا بغداد میں بہت سارا کھانا بنوایا جاتا تھا سرکار غو سے بہت چراغم فرمایا کرتے تھے ایسی خوشی بڑے پیر دستگیر نے منائی کی ایک روز آقا نے انہیں بشارت ہی عطا فرما دیا عبد القادر تو مجھے بارہ کو یاد کر رہا ہے میری امت تجھے گیارہ کو یاد کرتی رہے گی اسی تاریخ سے گیارہویں کی بنیاد پڑ جاتی ہے غوث اعظم خوشی منا رہے ہیں نیلاد مصطفیٰ پر خواجہ غریب نماز خوشی منا رہے ہیں نیلاد مصطفیٰ پر حضرت داتا علی ہجویری خوشی منا رہے ہیں پر اور خود مسلم بوزو حضرت شیخ ابد العزیز محدود دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں چلو یہاں <سؤال> بھی دو بندی بھی سن لیں جن کے وہاں میلاد نہیں ہے کل ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں گی یہ پدما سولادیں جب ہندوستان میں یہ بات چلائی گئی تھی کہ نبی کے جنم دن پر تعطیل کی جائے چھٹی منائی جائے تو وہی حرام خور لوگ تھے دل دہلی کے پارلیمنٹ میں ان حرام خوروں نے کہا تھا کہ ساتھ یہ ایک نئی چیز لائی جا رہی ہے اس کی حقیقت ہمارے اسلام میں کچھ نہیں ہے تو جماعت اہل سنت کے بہت بے باک عالمی دین مولانا بید اللہ خان آزمی نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ سن لیجیے مشکر وی پی سنگھ یہ مسلمانوں نے بنا مسلمان کہلانے والے کبھی پنتھی ہی ہیں تعجب ہو رہا ہے کہ گاندھی کا جنم دن منایا جا رہا ہے ہندوستان میں گرو جینتی منائی جا رہی ہے ہندوستان میں کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے ہندوستان میں اس طرح سے نہ جانے کیسے کیسے رہنما کے جنم دن منائے جا رہے ہیں ہندوستان میں یہ اور مسلمان کہواتے بھی کلمہ پر ہیں نبی کا نبی اس کے جنم دن پر تعطیل کرنے کی بات آ رہی ہے تو اسلام میں اس کی حقیقت یہ تلاش کر رہے ہیں عید کی حقیقت اسلام میں یہ بتاوائیں بقرعید کی حقیقت یہ اسلام میں ہمیں بتاوائیں بتا کہ کہاں نبی نے فرمایا ہے کہ جب عید کا دن آوے تو تم چھٹی مناؤ عید کا دن آوے تو بقرعید میں چھٹی رکھو محرم کا دن آوے تو چھٹی مناؤ ہندم کی تاریخ آئے تو چھٹی مناؤ ان چٹیاں کیوں بھارت کی سرزمین پر دی جا رہی اگر تیوہار آپ کی چھٹیاں بھارت کی سرزمین پر دی جا رہی ہیں تو سب سے بڑا ہمارا تیوہار نبی کریم کا جنم دن ہے وہیں پر ویتی سنگھ نے پاس کر دیا تھا پورے بھارت میں نبی کونائن کے میلاد النبی کی چھٹی ہو رہی ہے سنو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کا معاملہ چل رہا ہے تم اپنی دکان کھولے بیٹھے ہو تمہیں تو ہونا چاہیے کہ مسلمان ہو اپنی دکان بند کرو دوسری قوم میں کیوں دکان بند ہے پیغمبر اسلام کا جنم دن ہے آج محمد الرشید اللہ آج کے دن پیدا ہوئے ہیں ان کے پیدائش کی جو تاریخ ہے تم اپنے بچے کی پیدائش کی تاریخ کو اپنی کاپیوں میں نوٹ کرتے ہو سال گرہ مناتے ہو اور نبی قانین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ تو رب نے اپنے کلام میں فرمایا ہے آقا کریم کا جنم دن جب آتا ہے تو تمہارا منہ کیوں جھلک جاتا ہے نبی کے جنم دن کی بات آتی ہے تو تمہارے چہرے پر سیاہی کیسے ظاہر ہونے لگتی ہے پتا یہ چلا کہ منافقوں کی جماعت سے تمہارا تعلق تو نہیں ہے اسی کی ضروریت سے تو تم نہیں ہو تو میں تو خوش ہونا چاہیے میرے نبی کا جنم دن آ گیا ہے پیغمبر اسلام پیدا ہوئے ہیں آؤ سنو پیغمبر اسلام پر کس کس نے ہندوستان کی سرزمین پر خوشی منائی ہے تاریخ لکھ کہاں ہوں حضرت شیخ عبدالعزیز محدف تہ البی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ جم میلاز شریف کا دن آتا یعنی پارا ربی ال کی تاریخ تو اپنے دروازے پر وہ نیلاد کی محفل منعقد کرتے اور شیرینی بانٹتے تھے ایک مرتبہ شیخ عبد العزیز محدس دہلی فرماتے ہیں کہ میرے گھر کچھ نہیں تھا تھوڑا سا چنا تھا جب میرے آقا کے نیلاد کا دن آیا تو میں نے ذکر کیا اور وہی چنا شیرینی کی طور پر میں نے لوگوں میں تقفیم کیا اور حوالہ سنا ان سب کے پور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ میلاد منانا کیسا ہے اور میلاد میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا کیسا ہے تو حاجی صاحب کہتے ہیں سنو میں تو میلاد شریف کو بنانا باعث مستحسن سمجھتا ہوں باعث اجر و ثواب سمجھتا ہوں اور قیام میں میں لطف پاتا ہوں یعنی جب کھڑے ہو کر اپنے نبی پر سلام کرتا ہوں تو مجھے مقصد ملتی ہے یہ وہ حاجیم دادلہ محاجر دادا مہاجر مکی ہے جو رشید احمد جنگوہی کے بھی پیر ہیں شر برد بڑ پیاوبندی مولویہ کی یہ پیر ہیں تو پور کا عقیدہ تو ہے. کا قیدہ یہ ہے اور شمرود صاحب کا عقیدہ یہ ہے اور سنو حوالہ لے لو اور جب یہ بکانہ پر بیٹھ کر کے مردود لوگ کہیں کہ یہ بداف ہے بداف ہے ان حرام خوروں سے پوچھو چلو گنج مراد آباد حضرت علامہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بہت مسلم بزرگ ہیں حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی آلہ حضرت کے دور کے بزرگ ہیں گنج مراد آباد اتر پردیش کی سرزمین پر ہے اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم دین ہیں اتنے بڑے عالم دین ہیں ہی کہ جب آلہ حضرت کی اور حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ ضعیف ہیں اور سرکار اعلی حضرت جمان ہے اعلی حضرت کے سر پر فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے اپنی ٹوپی رکھ دی اور اعلیٰ حضرت کی ٹوپی اپنے سر پر رکھ لی ہے یہ محبت کا عالم ہے وہی حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی جب نیلاد کی رات جل رہے ہیں ایک چراغ نہیں دو چراغ نہیں بلکہ مکمل ان کے گھر میں چراغ جل رہے ہیں ان کے دروازے پر کئی چراغ جل رہے ہیں ان کے شہر میں چراغ جل رہے ہیں ان کے دیوار کی مبیر پر چراغ جل رہے ہیں کسی نے آ کر کے کہا حضرت اتنا چراغ جلانے کی ضرورت کیا ہے آپ نے پرماع مادان کی جو نہیں معلوم ہے آج میلاد و کی رات ہے یہ وہی رات ہے جس کے صبح میں نبی پیدا ہوئے ہیں میں نے خوشی میں یہ چراغ جلا دیے ہیں اس نے کہا حضور یہ فضول خرچی ہے لا میں کوئی بھلائی نہیں ہے آپ نے فرمایا تو جب یہ فضول خرچی ہے تو چراغوں کو بجھا دے اس نے کہا ٹھیک ہے میں بجھا رہا ہوں اب وہ چراغوں کو بجھاتا جا رہا ہے پیچھے چراغ جلتے جا رہے ہیں بجھاتا جا رہا ہے چراغ جلتے جا رہے ہیں اور جب آخری چراغ پر پہنچا پیچھے مور کر کے دیکھا کہا حضرت یہ کیا کہا میں کیا کروں تو ہم نے تو کہا تھا کہ لا خیرا فل افراف فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ لا میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے بھلائی جس انداز سے بھی کرو بھلائی ہی بلائی ہے نادام یاد و مصطفیٰ پر یہ چراغ جل رہے ہیں یہ چراغ پھولوں سے بجھایا نہ جائے گا اللہ اکتر نبی کی میلاد کس نے نہیں منائی ہے اگر تو علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی میلاد منا رہے ہیں اگر تو شیخ عبد الحق محدث تہلوی میلاد منا رہے ہیں اگر تو شیخ عبد العزیز محدس تہلوی میلاد منا رہے ہیں اگر تو شاہ علی اللہ محدث تہلودی جو ان کے آجا پورکھا لگ رہے ہیں ان کے گرو گھنٹال کے ان کا بیان سن لو اگر علامہ شاہ ولی اللہ محدودی الحرمائن نام ہے کتاب کا اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں گیا مکت المکرمہ اور جب میں سرکار کے نیلاد شریف والے مکان کو دیکھنے کے لیے گیا اللہ ترکوں کو سلامت رکھا مولا نے ان پر بڑی رحمت نازی کی تھی انہوں نے سرکار کے نیلاد شریف کے مکان کو سوار دیا تھا کاری کر دیا تھا تعلیم بچھا دیا تھا سرکار کے مکان شریف کے اگل بغل گھاس لگا دی گئی تھی اور ان کو یہ تھا کہ جب کوئی یہاں آئے تو درو شریف پڑھتا رہے ہر دم سرکار کے نیلاش شریف والے مکان میں یعنی اس مکان میں جس میں میرے سرکار پیدا ہوئے ہر دم قرآن پڑا جاتا تھا درود پڑا جاتا تھا اور جب نیلاز شریف کا دن آتا تھا تو چھوٹے چھوٹے عربی بچے بیٹھ کر کے سرکار کی یہی نعت پڑھتے تھے وہ احسن من کلم ترقت علم وہ اجمل و من کلم طلبن سا اور خیرات بانٹی جاتی تھیں خادم الحرمائن جو بھی ترک بادشاہ ہوتا وہ آتا اور سرکار کے نیاز شریف کے مکان کے قریب کھڑے ہو کر کے جرد و نماز سے یا مکتل مکرمہ کے جتنے غریب ہوتے سائل ہوتے سب کو اس حکومت کی طرف سے انعام باتا جاتا تھا صدقہ خیرات مٹایا جاتا تھا یہ ترکوں کی حکومت میں تھا سرکار کے نیاز شریف کے مکان پر رسم و رواج حضرت شاہ ولی اللہ محدث تہلوی فرماتے ہیں جب میں زیارت کرنے کے لیے گیا تو میلاد شریف کا دن تھا میری نگاہ کیا دیکھ رہی ہے کہ سرکار کے میلاد شریف کے مکان سے لے کر کے آسمان تک نور کی جھماجھم بارش ہو رہی ہے میں نے زیارت کی اور مشاہدہ کیا میں درود پڑھتا رہا میری آنکھیں بھیگتی رہی میں اپنے آقا کے جائے پیدائش کو ملاحظہ کرتا رہا اور زیارت کرتا رہا پتا چلا کہ نبی کے میلاد والے مکان کا اہتمام ترک حکومت نے کی تھی اور اپنے پوری حکومت میں اس کا لحاظ رکھا تھا اس شاء ندی جا جا کر کے درود پڑھتے تھے میلاد پڑھتے تھے مگر جب سے نچلی حکومت ہوئی ہے اس میں لائبریری قائم کر دیا ہے اور اس کے بغل ٹیکسی اسٹینڈ بنا دیا ہے وہاں گھاس کے بجائے اب ریتیلے ریت پائی جا رہی ہے اور ایک کالوٹا بھوپو یہ چلاتا ہے یہاں زیارت مت کرو یہاں مت ٹہرا یہاں نترو اپنے آکا صلی اللہ تعالیٰ کے جائے پیدائش کے تعلق سے سوال کیا گیا تھا مجھ سے جب میں حج کرنے کے لیے گیا تو دم دم شریف پی کر کے جب میں بیٹھا اسی سیڑھی پر تو ایک مردوت پہنچ گیا بات چیت ہونے لگی تو وہ کہتا ہے کیا پتا ندی کہاں پیدا ہوئے تھے ہم نے کہا اس کو دیکھو ساری دنیا جانتی ہے نبی مکہ میں پیدا ہوئے تھے کہتا ہے کیا پتا نبی کہاں پیدا ہوئے تھے ہم نے کہا اس کا جواب تو یہی ہونا چاہیے کہ اسی زمزم شریف کنیاں کے پاس کچھ بٹک کر کے مارنا چاہیے لیکن یہ ہے حرام شریف حرام ہو نبی مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور کہاں پیدا ہوئے تھے کہا کیا پتا کس کی جگہ پر پیدا ہوئے تھے ہم نے کہا نادان وہ کوئی جگہ ہے جہاں میرے سرکار پیدا ہوئے تھے تباتر کے عوام و خواص کی زبان پر یہ بات رائز ہے کہ نبی کا مکان یہی ہے نیلاد والا یہی ہے نیلاد والا مکان میرے آقا وہی پیدا ہوئے تھے نبی کونائین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نیلاد شریف کے مکان کو مکمل طور پر مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کتب جانے میں بدلا گیا ٹیکسی اسٹینڈ میں بدلا گیا اب انقریب اس کو ڈھا دیں گے اور عمارت پرانی ہو گئی ہے گر رہی ہے گرنے کے بعد وہ ایک جائے سے بکری کو برباد کیے ہیں جنت المعلہ کو برباد کیا ہے حضرت علی حمزہ کی قبرانور کو برباد کیا ہے اسے یہ سال حکومت ان ساری نشانیوں کو برباد کر دے گی حضور مت پیادل ہند برائی کے پانچ سال رحمت اللہ تعالی کہ جب نگاہ ان نشانیوں پر پڑی تو رب کی دارگاہ میں ارد گزار ہوئے اللہ لال تیرے اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر کس نے خوشی نہیں منائی اگر خوشی نہیں منا رہے ہیں تو آج کے لوگ جو بدعقیدہ ہیں وہ خوشی نہیں منا رہے ہیں خدا کی قسم اگر نیلاد و مستفر پر اعتراض ہوتا رہا تو سن وہی دہلی کا لال قلعہ ہے دہلی کے لال قلعہ میں عالم نے میلاد کو منایا دوسرے سلاتی میں مولیا نے میلاد کو منایا اور جب بہادر شاہ ظفر کا دور آیا بہادر شاہ ظفر کے دور میں میلاد پر بدات کا ستوا لگایا گیا میٹنگ ہوئی کوہلی کے لال قلعہ میں علماء اکٹھا ہوئے وہ لوگ جو کہتے تھے یہ میلاد بدا ہے ناجائز ہے اس طرح سے نہیں منانا چاہیے اے بزرگ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے یہ ہوا کہ بیٹھیے کہاں نہیں اب جس مکان میں رسول اللہ کے میلاد پر دباد کے فتلوں پر بحث ہو رہی ہے میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ جس قلعہ میں رسول کا میلاد نہ بیان ہوگا وہ قلعہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں رہے گا آج دیکھو دہلی کے لال قلعہ کا حال کیا ہے تم میلادوں میں پر اعتراض کر رہے ہو تمہارے مکان جل رہے ہیں میلاد میں پر اعتراض کر رہے ہو تمہاری دکانیں جل رہی ہیں ملاد مستفی پر اعتراض کر رہے ہو تمہاری مسجدیں پھنکی کی جا رہی ہیں میلاد مستعفی پر اعتراض کر رہے ہو اب تو تمہارے قرآن کو بھی جلانے کی کوشش کی جا رہی ہو ملادل مصطفیف اعتراض کر رہے ہو اب تو تمہاری عورتوں کا نقاب دھوتنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کب اپنے نبی کا دیوانہ بنے گا اور کب تیرے لیے آواز آئے گی کہ دست تو, تو دست ہے بھیا بھی بنا چھوڑے ہم نے اور بہرے ظلمات میں تیا بھی ہوئے ہم نے کب تیرے لیے آواز آئے گی تل ہم تو ہم تیرے ہیں ہم جہاں چود ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں کب تیرے لیے آواز آئے گی دیورت کے کلی فون افریقہ کے تختے ہوئے صحرا میں دست تو دست ہوئے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور شبہ ظلمات میں بوڑا دیے گھوڑے ہم نے آ دیکھو اپنے نبی کی خوشی دیکھو میرے باقا مدینہ طیبہ میں جلبا فروغ ہیں ہاں نبی کونائن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چودہ سو صحابہ کو اکٹھا کیا میرے سرکار خان کعبہ کا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لانے لگو میرے آقا جب خان کعبہ کا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لانے لگے مکہ کے کافروں کو پتہ چل گیا مکہ کے کافر جمعیت بنا کر کے نکلو مقامِ ہدیبیا پر میرے سرکار پہنچے وہی پہنچ گئے مکہ کے کفار بھی مکہ کے کفاروں نے کہا ہم محمد کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے ہم آگے نہیں جانے دیں گے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلایا نے فرمایا چلے جاؤ تم مکہ اور مکہ کے کافروں سے کہہ دو جو سربراہ لوگ ہیں تمہارے تعلقات ہیں یہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے ہم نہ جنگ کریں گے نہ ہم تلوار چلائیں گے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے ہم خانے کعبہ کا تڑاف کریں گے واپس ہو جائیں گے حضرت عثمان غنی آئے مکہ کے کافروں نے کہا عثمان سن لو ہم تمہارے نبی کو قطان نہیں آنے دیں گے تمہیں اجازت دیتے ہیں تم آئے ہو تو خانے کعبہ کا طباف کر لو حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے مکہ کے کافروں سنا مجھے خان کعبہ کا طباف عزیز تو ضرور ہے مگر اپنے نبی کو چھوڑ کر کعبہ کا طباف نہیں کروں گا جب تک میرے سرکار کعبہ کا طباف نہیں کریں گے تب تک میں نہیں کروں گا حضرت عثمان غنی عرصہ تک روک گئے مکہ میں یہ شور مچا دیا گیا کہ حضرت عثمان غنی کو مکہ میں قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا ایک درخت تھا مقام ہدع پر میرے سرکار وہی فرود ہیں صحابہ سے معاہدہ ہوتا ہے بعت ہوتی ہے ہو. حضرت عثمان غنی کے تعلق سے ایک صحابی نے کیا یا رسول اللہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے یہی پیالے میں جس سے آپ وضو کر رہے ہو سرکار اتنا ہی پانی ہو بقیہ پانی نہیں میرے سرکار نے اپنا پانی نہیں ہے نہیں یا رسول اللہ سرکار نے وضو کرنے کے بعد جو تھوڑا سا پانی پیالے میں بچا اس میں اپنے کو آقا نے رکھ دیا یہ مکانے ہدعیدیا کا واقعہ ہے سرکار نے جب اپنی مقدس انگلیوں کو رکھا تو انگلی کی ہر ہر گھائی سے چشمہ جاری ہو گیا فہوارا بہنے لگا آقا نے فرمایا تم سب کو سب پانی پی لو اینٹوں کو پلا دو گھوڑوں کو پلا دو اپنے پل پل اپنے مشکلوں کو بھر لو راوی کا بیان ہے کہ ہم پندرہ سو کی تعداد میں تھے پانی سب کے لیے کافی ہو گیا اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی ہمارے لیے کافی ہوتا شالہ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ گلیاں ہیں پر اور ٹوٹتے ہیں پیاسے جھوم کردیا تو بے رحمہ کی جاری کے چشمے لوہ رائے دریا بہیں گلو کی کرامت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ موجودہ وہی ظاہر ہوا میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت عثمان غنی کے لیے پرائت کی جاتی ہے مقال سے میرے سرکار واپس تشریف لے آئے ایک صلاح ہوئی وہلح ہوئی وہ فران مکہ آئے اور آ کر کے پہنچے کہا محمد ہمارے اور تمہارے درمیان سلح ہوگی جب صلاح ہونے لگی اور شرطیں لکھے جانے لگی تو حضرت علی سے فرمایا آپ لکھو حضرت علی لکھنے لگے میم جانب محمد رسول اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو رسول مان لیں تو ہمارا جھگڑا ہی کیوں رہے, رہے گا آپ لکھئے من جانب محمد ابن عبداللہ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں ایسا نہیں لکھوں گا سرکار نے فرمایا علی لکھ دو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا میں نہیں لکھوں گا حضرت علی فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں اپنے سرکار کی نا فرمانی جو کی ہے یہی ایک نا فرمانی کی ہے مگر یہ نافرمانی نہیں ہے بلکہ ایمان کی محبت میں مچل جانا ہے یا رسول اللہ میں تو رسول مان رہا ہوں لکھوں گا سرکار نے فرمایا چالی لاؤ مجھے قلم دو اگر قلم لیا اور جہاں پر لفظ رسول تھا اس کو سرکار نے گھیرا فرمایا علی اب آگے لکھو اگر علی عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ آپ چاہیں جو لکھ دیں میں تو رسول مان چکا ہوں میں تو رسول ہی لکھوں گا میں کافروں سے کہنے سے تھوڑے مان جاؤں گا اللہ اللہ ایک صلح پر ہدا سے میرے سرکار واپس چلا آئے مکہ کے کفار واپس چلے گئے وقت گزرتا گیا شاقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ سلم مدینہ طیبہ میں جلوا افروز اسلام بڑھ رہا ہے اب آ جاتا ہے جب مکہ فتح ہونے والا ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جنوبی تیار کی اور اطلاع دی کہ ابھی تک تو تم مدینہ پر چڑھائی کر رہے تھے اب ہم مکہ پر چڑھائی کر رہے ہیں یہ لشکر ہے دس ہزار کے قریب قریب آیم صلی اللہ تعالیٰ نے میرا فرمایا اور دس لشکر کو لے کر کے کون مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑے ہیں جیسے مکہ والوں کو پتا چلا ہم مقابلہ کریں گے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم مقابلہ نہیں کریں گے اکرمہ نہیں لائے تھے ابو جہل کے لڑکے اور بہت بڑے بڑے سربراہدہ لوگ بھی اسلام نہیں لائے تھے لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ہو اسلام لا چکے تھے حضرت خالد بر ولید ایک روز مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے سویرے سویرے اٹھ پڑے اور نے گھوڑے کو ٹھیک کیا کہا یہ لوگوں میں جا رہا ہوں مدینہ کہا مدینہ جا رہے ہو کہا ہاں کہا کس نے کہا محمد کا کلمہ پڑھنے کے لیے کہا خالد بن ولید تم نے تو مقام عہد میں 200 فوجیوں کو لے کر کے اسلامی فوج کو شکست دے دی اور اتنے بڑے بہادر مانے جا رہے ہو خالد بن ولید تم مدینہ جا رہے ہو محمد کا کلما پڑھنے ہاں محمد ال رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں میں ان کا کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں میں اب نہیں مانوں گا چرانچ حضرت خالد بن ولی مدینہ طیبہ پہنچ کر کے اسلام کے دامن میں آ گئے اب حضرت خالد بن بھی اسلامی فوج کے ساتھ ہیں میرے آکا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے ہیں اس وقت تک ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے ابو سفیان اسلام لائے وہ بھی راستے میں اسلام قبول کر ہیں سرکار کے چچا حضرت عباس اسلام قبول کر چکے تھے نے اعلان نہیں کیا ابو سفیان اور سرکار کے چچا حضرت عباس فتح مکہ کے بعد اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں لیکن اسلام وہ لا چکے تھے میرے سرکار مکہ کی طرف بڑھے چلے آ ہیں پورے کافروں میں کھلبلی مچی محمد آ رہی کسی کا مکان سلامت نہیں رہے گا محمد کو بہت ستایا گیا تھا مکہ میں وہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تھے اب تو بدلا لے لیں گے ایک ایک سے اس لیے کہ ان کے جانساروں کی دس ہزار فوج آ رہی ہے محمد مکہ کی طرف چلے آ رہے ہیں میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں مکہ جب قریب رہ گیا تو ایک جگہ پر پلاؤ ڈالا گیا رات کا سناٹا تھا جب الاؤ جلنے تو مکہ نکل کر دیکھنے لگے پورے میدان میں آگ جل رہی ہے وہ سب کے سب گھبرا گئے ارے یہ دیکھو اتنی تعداد میں محمد کے ماننے والے آ ہیں کچھ تو تیاری کر رہے ہیں کچھ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں سویرہ ہوا میرے سرکار کی دارگاہ میں ابو سفیان حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کلمہ پڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اب چلنے لگے آقا نے ارشاد فرمایا میرے جان اشاروں سنو تم اکاوت اللہ کی زیارت کے لیے چل رہے ہو اور مکہ میں چل رہے ہو تو سنو اب تو تمہیں فتح مل جائے گی لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں تم مکہ میں چل رہے ہو سنو سنو مکہ میں چلو لیکن جو تلوار رکھ دے گا اس پر حملہ نہیں کرنا کسی عورت کو نہیں مارنا کسی بچے کو نہیں مارنا جو لڑائی کریں گے ان کے لیے بھی دفاع ہی کرنی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو سفیان ہے جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی نہ مارنا اللہ پر وہ سرکار نے امن و امان نشر فرما دیا میرے سرکار صحابہ کے درمیان یہ خطبہ دیا ہے اب صحابہ چل رہے ہیں ایک صحابی چل رہے تھے انہوں نے اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیا اور حضرت ابو سفیان کو دھمکی دی کہا بہت ستایا تھا تم لوگوں نے ہم لوگوں کو ابھی چلو مکہ میں بتاتا ہوں تب تک انہوں نے عرص کیا یا رسول اللہ وہ دیکھیے مجھے اس طرح سے تلوار دکھا کر دھمکی دے رہے ہیں آقا نے اسی موقع پر فرمایا نہیں, نہیں. ابھی سفیا کو کچھ نہ کہو ابھی سفیا کے گھر میں جو چلا جائے گا اس کے لیے امان ہے صحابی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اسلام لا چکے ہیں اللہ اکبر ہم میرے آکاش جب مکت المکرمان داخل ہوئے ہی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہونا تھا کہ دروازے بند ہو گئے عورتیں رو رہی ہیں ہاں اب ہمارا سہاگ لوٹے گا ہم محمد نہیں چھوڑیں گے لیکن میرے سرکار نے عام منابی سے کروا دی پورے مکہ میں اعلان کر دو مرحم آج کا دن رحمت کا دن ہے آج جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے سب کے لیے معافی ہے نبیت مکہ میں داخل ہوتے ہی جیسے مافی کا اعلان کرتے ہیں تو ما کی گودوں سے بچے اچھل پڑے امی جان چھوڑ دو ہم اس نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں جس نبی نے ہمیں معاف کر دیا ہے ہمارے باپ پوری زندگی پر تلوار چلاتے رہے مگر نبی مکہ میں پہنچتے ہی فاتح مکہ بن کر کے آئے ہیں معافی کا اعلان کر دیا ہے گلیوں میں یہ گلیاں کہی ہیں محمد الرسول اللہ ڈالے ہیں یہ بشیر و نظیر جا رہے ہیں میرے سرکار اپنی سواری پر سوار اللہ کی طرف چلے جا رہے ہیں میرے آخ کابت اللہ میں جس راستہ سے داخل ہوئے ہیں اسی راستہ پر لکھا ہوا ہے باب الفتح اسی راستے سے سرکار کعبہ میں داخل ہوئے تھے نبی کون تشریف لا رہے ہیں میرے سرکار نے پورے مکہ میں جہاں اعلان کیا تھا نبی کونائن نے کہ سب کے لیے معافی ہے وہی سرکار فرماتے ہیں کہ تیرہ آدمی جہاں بھی ملائے ان سب کو تم قتل کر ڈالنا چھوڑنا نہیں وہ تیرا کون کون لوگ ہیں اس کو بھی سن لو آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں نبی اپنے دشمنوں کو دعائیں دیا کرتے تھے نبی کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دشمن جو گالی دیتا تھا سرکار دعا دیا کرتے تھے میں نے اس کی تشریح ایک روز کی تھی کہ دشمن دو طرح کے ہیں تیرہ دشمنوں کو سرکار نے فرمایا یہ جہاں ملے وہیں ان کو قتل کر دینا اس میں سے پانچ عورتیں ہیں اور آٹھ مرد ہیں نبی کونائن نے پرواز جہاں ملیں گے ان کو مار دینا چنانچہ اس میں سے تو کچھ گرفتار کیے گئے جو تعبہ ہوئے کچھ قتل کیے گئے لیکن کاب نشرف کا قتل عجیب طرح کا ہے یہ بھاگ کر کے کعبہ میں جھٹ گیا تھا کعبہ کی دیوار سے لگ کر کے غلاف کعبہ کو اپنے اوپر ڈال لیا تھا سرکار کے اعلان کے مطابق صحابہ نے اس کو پکڑا وہی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی یا رسول اللہ جس کو ہم لوگوں نے کعبہ کی دیوار کے قریب پکڑا ہے یہ غلاف کعبہ اپنے اوپر ڈالے ہوئے دیوار سے چمتا ہوا ہے سرکار اس کو کیا کیا جائے اب نبی کا اختیار دیکھو حرم میں کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا حرم میں ایک چینٹی نہیں مار سکتے ہو ایک چنگر تک نہیں مار سکتے ہو حرم میں حرم ہے حرم اللہ اکبر نبی قانین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان ساروں نے پکڑا آکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے یا رسول اللہ کیا کیا جائے آقا فرماتے ہیں اس کو وہی قتل کرو اپنے نبی کا اختیار ملاحظہ کرو جو لوگ کہتے ہو کہ نبی نے تو دشمنوں کو دعائیں دی ہیں نبی اپنے دشمن کو خانے کعبہ میں قتل کروا رہے ہیں ارشاد فرما اس مربوط کو ہوں قتل کرو صحابہ نے پکڑ کر کے حتیم اور زمزم شریف کے درمیان اس کو قتل کیا جس کے خون کی چھینٹیں کعبہ کی دیواروں پر بھی پڑی پتہ یہ چلا کہ دشمن رسول نہیں چھوڑا جائے گا اگر دشمن رسول ہے اور گستاخ ہے تو اس کی سزا قتل ہے کیسے قتل ہے ایک بات اور بتاتا چلو آپ کیا سنانا مقصد نہیں ہے یہی ہندوستان کی سردویب ہے جب بٹوارا نہیں ہوا تھا سن 1932 کا دور ہے سن 1932 میں ایک میں نے نبی کونین کے شان میں توہین کر دی سرکار کے شان میں توہین کیا کراچی کی عدالت گاہ میں اس کے خلاف مقدمہ چل گیا توہین کرنے والا اس کے خلاف مقدمہ چلتا رہا مقدمے کے تاریخ کے فیصلے کا معاملہ ہوا اعلان ہو گیا کہ فلا تاریخ کو احانت رسول پر جو مقدمہ چل رہا ہے اس کا فیصلہ ہوگا پورے کراچی میں آج شور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے توحیل کی تھی اس کے خلاف مقدمہ چلا ہے اور آج فیصلہ ہونے والا ہے سنونس سو کا دار ہے انگریز حکومت کا معاملہ ہے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک جانثار عبد القیوم تھا آج سویرے سویرے سارے لوگ کراچی کی عدالت کی طرف بھاگنے لگے کچہری کی طرف سارے لوگ گاؤں رہے ہیں عبد القیوم کا چلاتا تھا ایک کے پر اس نے تمام سواریوں کو بٹھایا لوگوں سے پوچھا بھیڑ کیسی لگ رہی ہے کہا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ جو رسول کشان میں توہین کیا تھا اور اس کے خلاف مقدمہ چلا تھا آج اس مقدمے کا فیصلہ ہونے والا تمہیں نہیں معلوم ہے عبد القیوم نے کہا مجھے تعجب ہے کہ نبی کی توہین کی جائے اور عدالت میں مقدمہ قائم کیا جائے کہا پھر کیا کیا جائے کہا میں نے تو یہ سنا ہے کہ نبی کی توہین کرنے والے کو قتل کر دیا جاؤ کہا چلو تم اکا چلاؤ بڑی بولی بول رہے ہو ابد القیوم کی آنکھیں بھیگ گئیں عبد القیوم سواریوں کو اتارا جتنا جس نے دیا لے لیا پھر اپنی اکے کو واپس گھوڑایا گھر کی طرف لایا اکے کو گھر کی طرف ایک سائڈ گھوڑے کو کر دیا وہ بھی ماں عبد القوم کی ہے چا کر کے ماں کا محبت سے چہرہ دیکھا خنڈل لیا میں نے کہا بیٹا عبد القیوم کیا بات ہے کام مجھے دعا دینا تمہارا بیٹا نبی کے نام پر قربان ہونے جا رہا ہے وہ ماں مافی میں نے کہا بیٹا عبد القیوم جب نبی کے نام کی بات آ گئی ہے تو بیٹا میں رو گی نہیں میں مسکراتی ہوئی تمہیں رخصت کر رہی ہوں عبد القیوم اپنی ماں کو سلام کیا چل پڑا آیا عدالت کا ہمیں کچہری میں گھسا عبد القیوم خان جب چھپائے ہوئے ہے کٹ کھڑے میں دونوں طرفلا کھڑے ہیں ف ف رکھی ہے بحث چل رہی ہے تب تک عبد الق نے ایک وکیل سے پوچھا یہ بتاؤ اس میں مدئی کون ہے مدعا الح کون ہے وکیل نے چہرہ دیکھا کہا بیٹا جہاں تم کھڑے ہو یہ مدئی ہے اور جس کو تم اپنے بائیں طرف تو رہے ہو دیکھ رہے ہو مدعا الح ہیں کہا یہ بتائیے وہ کون ہے جس نے سرکار کی توہین کی ہے کیا اس میں وہ موجود ہے بیان کے لیے وکیل نے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو جو دھوتی پہنے ہے پیٹ نکلا ہوا ہے تود نکلی وہی ہے اس نے سرکار کی توہین کی ہے آج دو تیون پل سے ہٹا اور ہٹ کر کے دوسرے کٹ گرے میں گیا اور جانے کے بعد بڑی پھرتی کے ساتھ عبد القیوم نے خنجر کو نکالا اور اس کے پیٹ میں بانک دیا خنجر کا لگنا تھا پورا دھام سے زمین پر گرا عبد القیوم نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا مجھے گرفتار کرو میں نے قتل کیا ہے مجھے گرفتار کرو میں نے قتل کیا ہے کراچی کی عدالت نے فائی رکھ دی جاتی ہے جج کا قلم رک جاتا ہے شبد الق کو گرفتار کر لیا جاتا ہے شبد الق میں کراری ہے جیل میں ڈال دیا گیا پورے بھارت میں سویرے سویرے خبر پھیل گئی کہ عبد القیوم کی قوالین رسول کی شان میں توہین کرنے والے کو مار دیا عبد القیوم کو کوئی نہیں جانتا تھا مہما نہیں جانتا تھا پوری دنیا جان گئی دنیا کا کونا کونا جان گیا دنیا کے گوشے گوشے میں عبد القیوم مشہور ہو گیا عبد القیوم جیل میں ہے مقدمے کی تاریخیں پڑنے لگی وہ مقدمہ جہاں تھا وہیں رہ گیا ڈاکٹر اقبال جیسے بیرسٹر نے کہا عبد القیوم تم تھوڑا سا اپنے بیان میں لچک پیدا کر دو ہم تمہاری ضمانت لینے کے لیے تیار ہیں مجھے کراچی کی عدالت کی ضمانت نہیں چاہیے مجھے قیامت میں رسول رحمت کی شفاعت چاہیے مجھے رسول رحمت کی شفاعت چاہیے وہی عبد القیوم اقراری ملزم ہے انگریز جج نے فیصلہ دیا عبد القیوم اقراری ملزم ہے جرم ثابت ہے کی سزا عبد القیوم کو جب پھانسی کے پندا پر چڑھایا گیا تو پچیس لاکھ کا مجمع کراچی کی, کی سرگلیم پر تھا عبد القیوم کی نماز چنازہ میں آچل آن کے اندر عورتوں کے ہاتھ اس کے مقفرت کے لیے اٹھتے ہوئے ہیں بچے اس کی مقصرت کے لیے رو رہے ہیں بوڑھوں کے کاپتے ہوئے ہاتھ اٹھ گئے ہیں مولا عبد القیوم کی بخشش فرما عبد القیوم اپنے نبی کے نام پر قربان ہونے جا رہا ہے عبد القیوم کا پھانسی کا پلا کھینچا گیا عبد القدوم کی پھانسی ہوئی عبد القیوم کا جب جنازہ چلا تو پچیس لاکھ مسلمانوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی عبد کے قبر کو گلاب کے پھولوں سے ڈھانپ دیا گیا یہی وہ عشق ہے کہ جس میں نماز نہیں ہے روزہ نہیں ہے حج نہیں ہے زکوٰۃ نہیں ہے مگر نبی کے نام کا عشق ہے یہی وہ عشق ہے جو ڈائریکٹ جنت میں لے کر جا رہا ہے اعلی حضرت عظیم البرکت کسی کی تشریف فرماتے ہیں اے عشق تیرے سب کے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھے دے گی وہ آگ لگائی اللہ اللہ یہ ہے اس پہ رسول رسول اللہ کی توہین کرنے والے کی سزا قتل ہے مکہ الم میں آلہ عام اعلان ہے لیکن تیرہ آدمیوں کے قتل کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ جہاں ملے مار ڈالے جائیں ہیں چھوڑا نہیں جائے گا آؤ دیکھو میرے سرکار کابا میں داخل ہوئے اور جب آکا کابا میں داخل ہوئے تو حضرت عثمان ایک تھے آج بھی باپ بنی صاحبہ بنا ہوا ہے یہ وہی گھرانہ ہے جس گھرانے کے قبضہ میں کعبہ کی کنجی تھی ایک روز عثمان بن طلحہ سے سرکار میں فرماؤ عثمان بن طلحہ مجھے اگر تم کعبہ کی کنجی دے دو تو کعبہ کھول کر کے میں اندر جانا چاہتا ہوں تو عثمان بن طلحہ نے کہا میں آپ کو کنجی دوں گا محمد تو سرکار فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ سن ایک دن یہ کعبہ کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی <سلام> یہ اس وقت میرے آقا نے فرمایا تھا جب سرکار مکہ میں تھے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے اور کفار سرکار کو ستا رہے تھے جب میرے آقا فاتح بن کر کے مکہ میں داخل ہوئی اور کعبہ کے قریب گئے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں حاضر ہو گئے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں عثمان بن تلاح لاؤ کنجی لاؤ سرکار نے عثمان بن تلاح کے ہاتھ سے کنجی لی آپ نے فرمایا عثمان بن تلاح دیکھ میں نے ایک روز کہا تھا یہ کنجی میرے ہاتھ میں آئے گی اور جس کو میں چاہوں گا دوں گا عثمان بن تلحا آقا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں ہاں یا رسول اللہ آپ کے قبضہ میں کعبہ کی کنجی آ گئی تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے منہ چاہیے اور دین وال اللہ سچا ہمارا نبی, ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی اللہ اللہ, اللہ اب حضرت عثمان بن تلہا سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ رہے ہیں آقا نے پرما عثمان آؤ قریب آؤ جب قریب گئے تو سرکار نے فرمایا لو عثمان میں پھر تمہیں یہ کنجی دے رہا ہوں سرکار کریم ہیں کرم فرماتے ہیں دے دیا کنجی اب آلہ حضرت کا شیر پڑھو میرے کریموں سے گرو قطرہ کسی نے مانگا کریم نے عثمان بن طلحہ کو کعبہ کی کنجی دے دی میرے سرکار جب کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو مسٹر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ گئے نا مسٹر سے ایک سے ایک لنگ موجود ہے ایک سے ایک سانپ گوجر بچھو بھالو بندر ہاتھی گھوڑا سات اپنی اپنی جگہ لیے بیاجمان ہیں آقا کے دستے پاک میں چھڑی ہے سرکار مارتے ہیں تو توڑا سارے بتوں کو علی پھینکو نکال نکال کر ان سب کو پھینک دیا گیا سارے بتوں کو توڑ کر پھینکا گیا علی اس پتھر کو اٹھا لو وہ کون پتھر ہے حضر اسود ہے علی اس کو یہاں رکھا جائے گا یہ حضرت اسود ہے جنتی پتھر ہے اس کو سب چنتے رہے یہ آج بھی چنا جائے گا کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم حضرت حاضرہ حضرت اسماعیل کی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں سرکار نے ان سب کو توڑ توڑ کر کے کعبہ سے صاف کیا سارے پتوں کو سرکار نے نکالا نکال کر کے صاف کیا میرے آکا جب نکالتے تھے تو آئے کریمہ پڑھتے جاتے تھے جان حق زحکل باطل اناطلا کانا ذہو آ آیا حق اور مٹا باطل بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے آکائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو پڑھتے جا رہے ہیں ایزا جا نسکر اللہ ولفتحو اور الناس تنہا سعید خلون سیدین اللہ افواجہ فوج کے فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں میرے سرکار کعبہ کو صاف کرتے ہیں نماز ادا کی گئی نماز ادا کرنے کے بعد میرے سرکار باہر تشریف لائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا دستہ متعین کر دیا تھا حضرت خالد بن ولید جس کونے سے مکہ میں داخل ہوئے حضرت اکرمہ ابو جہل کے لڑکے تھوڑا سا دستہ لے کر کے وہاں موجود تھے تھوڑی جھڑپ ہوئی پھر اکرما بھاگ گئے میں محمد کا چہرہ نہیں دیکھوں گا کچھ لوگ گرفتار آئے گرفتار کیے گئے فوج کے فوج آنے لگے کلمہ پڑھنے لگے دربار لگ گیا میرے سرکار اپنے مکان پر گئے میرے آقاش اپنے مکان پر تشریف فرما ہیں حضرت خدیجہ کی حویلی موجود ہو سارے لوگ سرکار کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں کلمہ پڑھ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جب میرے سرکار نے عام اعلان فرما دیا معافی کا تو حضرت ہندا وحشی اسلام لانے کے لیے آئے مکہ کی عورتیں آئیں رول بن کر کے بیٹھ گئیں کلمہ سرکار پڑھانے لگے آپ کی نگاہیں نبوت پڑی تو دیکھا کہ ایک عورت چادر میں لپٹی رو رہی ہے سرکار نے فرمایا وہ کون عورت ہے جو چادر میں لپٹی ہے عورتیں خاموش رہی کسی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ یہ ہندہ ابو سفیان کی بیوی ہیں ہندہ کا نام سننا تھا کہ آکا کی آنکھیں بھیگ گئیں میری سرکار فرماتے ہیں ہندا یہی ہے جس نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا تھا آج چچا کا کلیجہ چبانے والی عورت نبی کی بارگاہ میں معافی کے لیے حاضر ہے نبی معاف کر رہے ہیں جاؤ ہندہ تمہارا سارا جرم معاف کیا جا رہا ہے وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا جرم معاف کیا جائے آج تک میری نگاہ میں آپ جیسا کوئی برا نہیں تھا مگر یا رسول اللہ اب آج سے میری نگاہ میں آپ جیسا کوئی حسین نہیں ہے اور آپ جیسا کوئی اچھا نہیں ہے یا رسول اللہ میں تصدیق کر رہی ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں سچے نبی ہیں زندہ <تصفح> کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئی مردوں کا گول آیا ایک غلام کنارے بیٹھا ہچکیاں لے رہا ہے سرکار نے دیکھا فرمایا وہ کون ہے غلام اپنے سر کو چھپائے یا رسول اللہ میں وہی وہ ہسو ہوں جس نے آپ کے چچا کو میدان و حد میں بھالا مارا تھا رسول اللہ میں نہیں شہید کیا تھا مجھے معاف کیا جائے میں معافی مانگ رہا ہوں آقا کریم کی آنکھیں بھی کئی آکا فرماتے ہیں وحشی تم کل میں پڑھ لو تمہارے سارے جرم معاف ہو گئے لیکن وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو وحشی جب تم میرے سامنے ہو جاتے ہو تو مجھ کو چچا یاد آ جاتے ہیں میرے سرکار کا بشری تقاضا دیکھو اتنے رحیم و کریم آکا ہیں جرم معاف کر دیا مگر پھر بھی بر فرماتے ہیں وحشی میرے سامنے نہ ہوا کرو وحشی کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ تھا اس بات پر کہ میں اپنے آکا کو کیسے خوش کروں جب حضرت ابو بکر صدیق کے دورے خلافت میں مسائلہ کزاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت خالد بن ولید کی طرف سے لڑنے کے لیے وحشی گئے اور اسی بھالے سے وحشی نے مارا مسائلہ کزاب کو تو وحشی نے کہا سنو آج میں سرخرو ہو گیا اسی بھالے سے میں نے خیر الناس کو مارا تھا جو لوگوں نے سب سے بہتر تھے میں نے ان کو شہید کیا اور اسی بھالے سے آج میں نے شر الناس کو مارا جو لوگوں نے سب سے خدیس ہے اس کو میں نے مارا بدلہ ہو گیا آکائی کریب نے معاف کر دیا لوگ کلمہ میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں اکرمہ کی بی تو حاضر آئیں وہ کلمہ پڑھی اور کلمہ پڑھ کر کے پتہ لگانے لگی کہ میرے شوہر کہاں بھاگ گئے ابو جہل کے بیٹے ہیں اکرمہ سرکار جب میں میں گئے تھے تو سرکار نے دیکھا تھا کہ جنت میں انگور کا گچھا ہے جس پر ابو جہل کا نام لکھا ہے آکرما بھاگتے چلے گئے دریا کے کنارے پہنچے کشتی کو ٹھیک کیا اس پر سوار ہو گئے پیچھے سے ان کی بیوی پہنچ گئی ہاتھ کا اشارہ کیا آکرم پھیر جاؤ ٹھہر جاؤ کہا کیا بات ہے پھرو آکرما کہا کیا بات ہے کہا چلو محمد کے پاس چلو کہا نا, میں نہیں جاؤں گا میں ان کی صورت میں دیکھوں گا میں گوتا لگا کر کے اس میں ڈوب کر مر جاؤں گا مجھے نہ لو چلو کہا اکرمہ اتراؤ کشتی سے سنو محمد نے سب کو معاف کر دیا ہے اتنا سننا تھا اکرمہ کا تلخلا معاف کر دیا ہاں سب کو معاف کر دیا مجھے بھی معاف کر دیا تمہیں بھی معافی ہے سب کو جب معاف کیا تو کیا تمہیں معافی نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معافی دیکھو اکرمہ کے دل میں کچھ بات آئی کشتی سے اتر آئے ہیں کہا چلو کہا نہیں جاؤں گا کہا تب کا کہ بیگم میرے ہاتھ پیر میں رسی لگاؤ میرے چہرے پر کالک لگاؤ اور مجھے ہاتھ پیر میں رسیاں لگا کر کے جکڑ کر کے لے چلو محمد کی بارگاہ میں میں عظیم بن کر چلنا چاہتا ہوں میں نے بہت ان کے خلاف تلواریں چلائی ہیں میں نے بہت ان کو ستایا ہے میرے آکا اپنے ہجرا میں جلوہ فروغ ہیں حضرت اکرمہ کی دیگی لے کر کے آئیں دروازے پر کھڑی ہوئی آواز دینے لگی آقا فرماتے ہیں کون انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اکرمہ اور اکرمہ کی بیوی سرکار تیزی سے پگڑی دو مبارک سے چادر سرک گئی آکار اکرمہ کو اپنے سیدھے سے لگا لیا سیدھے سے لگ رہا تھا اکرمہ قدر پر گر پڑے یا رسول اللہ بجے باف کر دو یار رسول اللہ میں جان گیا بس تری پہچان یہی ہے کلمہ پڑھ کر کے حضرت اکرمہ رسول اللہ کے غلام بنے اور اتنے عظیم غلام بنے کہ کئی ملکوں کے فاتح بن گئے یہ ہے اسلام یہ ہے مکہ کا فتح ہونا اللہ کے حبیب نے مکہ فتح فرمایا اور بھی غزلیں ہوئی جیسے غزل تبوک بڑی بھیاانک لڑائی ہوئی تھی غزل تبوک میں مکان طائف بڑی بھیاک لڑائی ہوئی تھی مقام طائف میں مکان طائف میں قلعۂ خیبر جس کو قلعہ تلوس کہا جاتا ہے بڑی بیاانک جنگ ہوئی تھی یہ تمام جنگ ہیں جس میں میرے آقا نے شرکت فرمائی جس میں آقا کے دیوانے میں دیوانوں میں دیوانوں نے کستاروں کے چھکے چھوڑا دیے تھے مگر ان کا مشن کیا تھا نماز نہیں چھوٹ رہی تھی ان کا مشن کیا تھا روزہ نہیں چھوٹ رہا تھا ان کا مشن کیا تھا حج نہیں چھوٹ رہا تھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کا مہینہ آیا میرے سرکار حج فرمانے کے لیے آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کا مجمع تھا یہ <تصفح> سرکار کے زیات ظاہری کا آخری حج ہے میرے آقا جب آخری حج فرمانے کے لیے آئے اور حج ادا کیے عرفات کے میدان میں سرکار اپنی سواری پر سوار ہوئے وہی عرفات کا میدان وہی مسجدیں نمرہ جس کو حاجی لوگ پوک کر کے آتے ہیں کسی کے قریب میرے سرکار اپنی اگٹنی پر سوار ہوئے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کا کم و بیش تھا سرکار تقریر فرمانے لگے سرکار نے فرمایا اے میرے صحابیوں آج میں خطبہ دے رہا ہوں تم آج خطبہ سن لو میرے صحابیوں سنو آج میں نے تمام ایام میں چاہلیت کی رسموں کو تاؤں تلے روند دیا اب کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر کسی اجمی کو کسی عربی پر کسی عربی کو کسی اجمی کسی کو کسی پر کوئی ثوقیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک بزرگو برتر وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اور نبی کون آئے تھے کریمہ تلاوت کی اللہ کے نزدیک بزرگو برتر وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے شاکہ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں تمہیں چند باتوں کی وسیعت کرتا ہوں سن لو تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا تم نماز نہ چھوڑنا تم اپنے دیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا تم اپنے ماں کو ستانا نہیں نبی اے ہیں یتیم کو ستانا نہیں نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ آج میں تمہیں دو باتوں کی ضمانت دے رہا ہوں میں تم سے دو باتوں کی ضمانت لے رہا ہوں تم مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دو جنت کی ضمانت تمہیں دے رہا ہوں کا صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کی ضمانت کیا ہے کا فرماتے ہیں ایک تو تم اپنے زبان کی ضمانت ہمیں دے دو تم اپنی زبان سے سہس نہ بکنا اپنی زبان سے غلط لفظ نہ بولنا اور اپنے شرم گاہ کی حفاظت کرنا ان دونوں چیزوں کی ضمانت تم ہمیں دے دو جنت کی ضمانت ہم تمہیں دے رہے ہیں نبی جنت کی ضمانت دے رہے ہیں زبان کو بچا کر رکھو جنت مل رہی ہے ہاں. شرمگاہ کی حفاظت رکھو جنت مل رہی ہے ہاں. آکائے ہاں. کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے. ساری باتوں کو بتانے کے بعد آقا شاد فرماتے ہیں قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کر رہے ہیں کمل تو نقل دی نقل سارے صحابت رہے ہیں سب کا جوش پڑ رہا ہے ہاں. مگر حضرت ابو بکر صرف رو رہے ہیں لوگوں نے پوچھا ابو بکریب ابن کہا سر روک رہے ہو آپ فرماتے تقریر سے ایسا لگ رہا ہے ہاں. کہ میرے سرکار اب چند دن دنیا دن میں اور رہنے والے ہیں میرے سرکار کا جملہ بتا رہا ہے اکائی کئی صلی اللہ تعالی کا بیان بول رہا ہے ہاں. چنانچہ حد جتنے بیدا کے بعد چند دن تک میرے سرکار اس خاصدانے گیتی پر رہے سرکار کو بخار آیا میرے آکا سترہ روز تک بیمار رہے اور سترہ روز بیماری کے بعد جب وہ سال کی تاریخ آ رہی ہے تو بے ہوشی پر بے ہوشی ہے بے ہوشی پر بے ہوشی ہے اللہ کو یاد کر رہے ہیں رب کو یاد فرما رہے ہیں حضرت عائشہ کے سارے نبوت ہیں عقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیماری کی اجیان میں ارشاد فرمایا ابو بکر کو کردے نماز پڑھائے ادرتے ابو رکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں یہیں سے ان کی خلافت کا مسئلہ حل ہو رہا ہے نبی قائم صلی اللہ وسلم نے ایک روز اپنے حجرے سے چادر کو ہٹا کر کے دیکھا صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آقا راہ پڑے میرے سرکار بہت خوش ہو گئے اختیار رفیق کے ساتھ رہنا چاہتے ہو میں نے آج کیا مجھے رفیق اعلی پسند ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم اسی تاریخ میں اور اسی سنگ میں اس دنیا سے تشریف لے گئے شمبا کا دن ہے مبی کانا وسال شریف فرما جاتے ہیں جب میرے نبی کا وصال ہوا حضرت ابو بکر صدیق کا گھر دور ہے ان کو بعد میں پتا چلا میرے فاروق اعظم نے تلوار نکال لی فرمایا جو کہے گا کہ محمد انتقال کر گئے میں اس کی گردن مار دوں گا حضرت علی گنگ ہو گئے حضرت عثمان دیوانے کی طرح گلیوں میں گھوم رہے تھے پورے مدینہ میں کوحرام مچ کرا بچے رو رہے ہیں بوڑھے رو رہے ہیں سارے لوگ رو رہے ہیں ایک عجیب کوحرام بڑھتا ہے ادر تبر صدیق آئے روتے ہوئے آنکھیں برس رہی ہے گئے, گئے سرکار کی چادر کو ہٹایا پیشانی کا بوسا لیا چادر ڈک دیا اور صحابہ کو دیکھنے لگے مسجد میں کھڑے ہو گئے اور صحابہ کو کو سمجھانے لگے حضرت ابوبکر نے پورے صحابیوں کو کنٹرول میں لیا کا مثال شریف ہوا میرے سرکار جت قبر انور میں اتارے گئے تین دن کا عرصہ گزر گیا تھا ایک صحابی باہر سے دیہات کے رہنے والے وہ آئے تو دیکھا کہ پورا مدینہ سوگوار ہے گم ڈوبا ہوا ہے حضرت علی مل گئے اس نے پوچھا مولا کائنات ہمارے سرکار کہاں گئے ہیں تب تک حضرت علی لے لے کر کے رونے لگے کہا اس کا مطلب نہیں معلوم ہے کہا نہیں کہا یہ دیکھو جو تازہ تازہ قبر اللہ شریف کے بغل کا گزرا ہے میرے آکاش تین دلکار سے گزر گیا تجویز تک فیل بیمل آئی سرکار کی یہ قبر انور ہے تب تک وہ ہار مار کر رونے لگے یا رسول اللہ مجھے بچاؤ یا حجود اللہ مجھے بچاؤ اور سرکار کے قبر انور پر گئے سر رک دیا اور خاک اٹھا اٹھا کر کے اپنے سیدے پر مَلڑے سر پر رکھنے لگے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ رب تعالی نے قران میں بیان فرمایا ہے کہ ولو انسلبو انفسہم جاهو کا اے محبوب جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرائیں اور تمہاری بارگاہ میں آئیں تم ان کے لیے معافی مانگو رب تعالی بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے میں آپ کے چوکھٹ پر آیا ہوں اللہ کے فرمان کے مطابق یا رسول اللہ ہم میں سے تو آپ چلے گئے اب ہم کہاں جائیں گے تب تک حضرت علی فرماتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی نقد یا کچھ کو بخش دیا گیا تیری مفرت ہو گئی اس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ زندہ زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ واللہ اور میرے چشمے چھپ جانے والے چھپ جانے والے کچھ بے پبلی بے رحمت ہی فبیزال کا فل یفر ہوا خیر الما یجما تم فرما دو کہ اللہ کے فضل پر اور رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ اس لیے اے مسلمانوں کل ربی اول شریف کا بارہواں دن ہے تاریخ ہے بارہویں آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ نبی کے نام پر صدقہ کرو خیرات کرو شربت پلاؤ دوستوں کی دعوت کرو لنگر لٹاؤ اپنی خوشی کا اظہار کرو تاکہ پتا چلے کی نبی کی پیدائش کا دن ہے جلوس میں نکلو تو سلا تو سلام درود ہو نعرے تکبیر بلند کرو لیکن ناچنا کودنا تھرکنا اس طرح سے تم جلوس نکالتے ہو رب العالمین جس طریقے سے مصرقین اپنا جلوس نکالتے ہیں مسلمان تو ایسے انداز سے اپنے نبی کا گیت گاتا ہوا چلے کہ جیسے مدینہ طیبہ کی بچیوں نے گایا تھا کلال بدرو علئی نات بین سمی یات الدائی اجبا شکرو علئی نا مدالی اس طرح سے اپنے نبی کا گانا اپنے نبی کی گیت گاتے ہوئے اور اپنے نبی پر دلوپ پڑھتے ہوئے جلوس نکالو دوستو ربی نیول شریف کا احترام کرو جو نبی کے جنم دن پر کشادگی کرے گا احترام کرے گا اس کے مال میں برکت ہوگی اولاد میں برکت ہوگی آفتوں اور بلاؤں سے یہاں بھی بچے گا اور انشاءاللہ وہاں بھی بچے گا